آج کل شاپ کرتے o سب سے پر Thank <laughs> you. سل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی کی شاعری مکتبۃ المدینہ کی مطبوع Vielen ga ba watta la tan meè ò mon vi يتزكى ti le wi من teaka jesa in le ti go a je gi dingin ara wala sawu penyanya mo الحمد اللہ رب والسلام رحمٰن يا رسول اللہ علیحب علی علی علی حبیب اللہ والسلام تو یا نبی واحلہ علی کا وصحبی یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحط نازل فرماتا ہے محمد و وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آج پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں عید الاضحی کا پہلا دن ہے مدنی چینل الحمدللہ للہ ہی سے نماز عید بھی مدنی چینل پر دکھائی گئی اور اس کے بعد سیدھی امیر اہل سنت کی رکت انگیز دعا بھی ہوئی اور ساتھ ہی اس کے بعد جو سلسلہ چلتا رہا امیر اہل سنت نے بہت سارے مدنی پھول ہمیں ارا فرمائے جو حج پر اس وقت تو موجود ہیں ان کے لیے بھی بڑی اہم ترین باتیں سعید ابل سنت نے عطا فرمائی مضطفہ میں دعا کے تعلق سے بیان کیا گیا بچوں سے محبت اور بچوں پر شفقت کرنے کے تعلق سے مدنی پھول لٹائے گئے تو امید ہے کہ صبح سے اس سلسلے میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین شامل رہے ہوں گے اور انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ابھی بھی انشاءاللہ نواز شریف کے بعد جب ہم ہماری گفتگو شروع ہوگی تو سیدی امیر اہل سنت نے ابھی جو دوپہر کے سیشن میں جو امیر سنت نے براہ راست قربانی سے متعلق مسائل بیان کیے اور اس کے تعلق سے جن اعضاء کو کھایا جانا ہے جن جن کے کھانے کی ممانعت ہے اس کے تعلق سے بڑی تفصیلی بات کی اور جیسے نگران نگران نے اس میں درمیان میں بھی فرمایا کہ ایک بہت اچھی چیز جو ہے مدنی چینل یوں پیش کر رہا ہے کہ یوں میسیجز آتے ہیں جیسے کل ان شاء اللہ الرحمٰن اونٹ نہر یہ مدنی چینل پر دکھایا جائے گا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تو یوں بہت ساری چیزیں اس کے تعلق سے بندہ سیکھنے کو اس سیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے بقے کے اعضاء سے متعلق جو تفصیلات بیان کی گئیں اگر گوشت فروش ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہ سلسلہ دیکھا ہوگا یا دیکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن انہیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اگر ناظرین تو انشاءاللہ مستفیض ہو ہی رہے ہوں گے انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا آئیے سب سے پہلے تلاوت کے بعد اب نعت ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں فلحیب تعالی تعالی و علی اللہ رلا سلام لیا ہدی بندہ پے حق مہندا سفارت کا سنا تے کے کا کو ہتا جانے دل کے بو جلب خطر جائے کی وہ جلبی دکھاتے جائیں ہر سر تک <سؤال> ان کا سنا جائیں گے دم میں جب دم ہے جا سو آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین صبح سے ہمارا یہ مدنی چینل کا سلسلہ براہ راست نشر ہو رہا ہے وہ اسلامی بھائی جن کے یہاں ہو چکی ہے ان سے مدنی التجا ہے کہ اپنے جانور کی کھال جو ہے وہ دعوت اسلامی کو دیں دعوت اسلامی کے ذمہ داران تک اپنے جانور کی کھال پہنچائیں اگر وہاں ذمہ دار آپ کو میسر نہیں ہیں تو اسکرین اس پر اس وقت آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے داؤ اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی اور ساتھ ہی مرکز اولیا اور دیگر جگہوں کے نمبر اسکرین اس پر آپ دیکھ رہے ہیں ان نمبروں کو نوٹ کر لیجئے آپ ان نمبروں پر کال کر کے اسلامی بھائیوں کو بلا لیجئے اور ان تک اپنے جانور کی کھال یہ جی دے کر دعوت اسلامی جو دین متین کا کام سرجام دے رہی ہے بشمول مدنی چینل بہت سارے شعبہ جات میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے تو اس سلسلے میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ یوں ہو جائے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حضور صبح جب ہمارا یہ سلسلہ ختم ہوا تھا تو کچھ باتیں چل رہی تھی اس حوالے سے کہ عید کے دن میں جو ہے نا وہ آ, بے احتیاطی ہو جاتی ہے اب ذرا گوشت کٹ رہا ہے اور یہ بقرعید ہے اس میں گائے کی بھی قربانی ہو رہی ہے تو بکرے کی بھی قربانی ہو رہی ہے اونٹ بھی نہر ہو رہے ہیں اب گوشت آیا اور اس کو مسالہ چڑھایا اور اس کے اس کے ساتھ جو سلوک کرنا تھا وہ کیا بے احتیاطی ہو گئی اب اس بے احتیاطی کی وجہ سے دل کا عرضہ لاحق ہو گیا یا جسم کے اندرونی کسی پارٹس میں جو ہے نا وہ یعنی کنفیوژن ہو گئی پریشانی ہو گئی کوئی مرض لاحق ہو گیا تو یہ مطلب سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ بتایا جائے کیا احتیاطیں ہوں اگر بے احتیاطی ہو جائے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو ایسی صورت میں کچھ روحانی علاج انہیں مل جائیں کچھ انہیں اوراد اور وظاہب بھی پتہ چل جائیں کہ اس حوالے سے اگر کوئی مذ لاحق ہوتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ہم سب کی حفاظت کرے اور یہ ضروری بھی نہیں جیسے ہم مدنی چینل کے سلسلوں میں یہ سنتے ہیں کہ مرض ہو جائے اس کے بعد اس کی دوا کی جائے اور روحانی علاج کیے جائیں بلکہ بعض ہوگا تو وہ روحانی علاج بھی ملتے ہیں کہ جو امراض سے حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں تو اگر مدین چینل کے ناظرین کو کچھ روحانی علاج مل جائیں اس تعلق سے الحمدللہ رب العالمین وصورات والسلام علی قید المرسلین اما بارت فاعوغ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے اشارت فرمایا کہ کوئی ایسا ویلد بتا دیا جائے کہ مرض سے حفاظت رہے یعنی وہ مرض لاحق نہ ہو الحمدللہ مدین چینل کے ناظرین نے امیر احل سنت کو کھانے کے دوران دیکھا ہوگا ان کے بیٹھنے کا انداز اور بالخصوص ایک ہر نالے پر امیر سنت کو یہ پڑھتے سنا ہوگا یا واجدو تو یا واجدوں کے متعلق یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے فیضان اولاد یہ مدنی پنصورہ کا باد ہے اس کے اندر یا واجد فضیلت لکھی ہوئی ہے کہ یا واجدو جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر حوالے پر پڑھا رہے گا ان شاء اللہ وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی سبحان اللہ، اللہ. تو یہ تو حفظ ماہ تقدم کے تحت یہ وظیفہ پڑتے رہیں اور ساتھ میں ظاہری بات ہے کہ یہ تو روحانی علاج ہے ساتھ میں اس کے ظاہری علاج بھی جیسا کہ عرض کیا گیا کہ دانتوں کا کام آنکھوں سے نہ لیا جائے تو اچھی طرح چبا کر چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھائے جائیں اچھا اب احتیاطی ہوگی میں میں وضاحت چاہوں گا دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لیا جائے یہ تو دو جمروں میں آپ بول کر چلے گئے یہ مدنی چینل کے ناظرین شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ کون سی اصطلاح تھی یہ تو مطلب دانت کا کام کیا ہوتا ہے تو آنت کا کام کیا ہوتا ہے تو تھوڑا مزید وضاحت کے ساتھ پتہ چل جائے دانت کا کام ہوتا ہے غذا کو اچھی طرح چبا کر ہضم کے قابل بنانا اب دانتوں سے اچھی طرح چبا لیا تو اب اس کے ہضم ہونے میں آسانی رہے گی اگر نگلتے رہے منہ میں بوٹی ڈالی اور دو اس کو چکھ مارے اور وہ اندر اس طرح سے اگر وہ کیا اب جو کام دانت نہ کر سکے اب وہ کام میدے کو کرنا پڑے گا اب وہ میدا ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اس میں ظاہر ہے دانت جیسی صلاحیت تو نہیں چیز کو ہضم کرنے کی اب وہ میں جیسے گزر کر آنتوں میں گیا چونکہ اس نے وہ کامت کیا کہ جو دانتوں کرنا چاہیے تھا تو میں بھی پاسبل ممکن ہے کہ اب جو ہے تو اندرونی نظام جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں بے احتیاطی ہو گئی اب اندرونی نظام ہو سکتا ہے متاثر ہو جائے کسی کو بد میں مح... لاحق ہو جائے کسی کو پیٹ کی تکلیف شروع ہو جائے اور اس بات کا عام مشاہدہ ہے کہ یہ ان دنوں میں خاص طور پہ پیٹ کے امراض ڈاکٹروں کے پاس ان دنوں میں پیٹ کے امراض والوں کا تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ طرح طرح کی جو عظیمات ہے اس موسم میں بہت زیادہ اس کی سیل ہوتی ہوگی تو کھانا سج جاتا ہے اب کھانا سج گیا تو ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ پھر وہ صبر نہیں دیتا وہ دعائیں کیا پڑنا تو ہاتھ کیا دونا تو گھر آداب کا کیا لحاظ رکھنا تو کیا خیال رکھنا تو یہ تو امیر عالت سنت جو اچھی نیتیں آپ نے جو عطا فرمائی ہیں تو اس میں ایک بڑی اچھی نیت یہی شامل ہے جس کا خلاصہ اسی طرح ہے کہ ہرس سے بچتے ہوئے اچھی بوٹی اپنے شرکا میں سے کسی اسلامی بھائی کو پیش کر دوں گا تو یہ یعنی اس طرف توجہ جا رہی ہے کہ الحمدللہ یعنی کھانے کو بھی ہم اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور عبادت رقوت حاصل کرنے اور دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھائیں گے تو انشاءاللہ شاء یہ کھانا جہاں ہمارے لیے غذائیت بنے گا ہمارے جسم کے لیے وہیں ساتھ میں یہ ہمیں ثواب بھی دلا دے گا جی سر جی ضرور فرما رہے ہیں آج کل تو الٹا ہی نظام ہے کہ اچھی اچھی بوٹیاں اپنے قبضے میں لے لی جاتی ہے سب سے پہلے ہاتھ ڈالا جاتا ہے تھال میں یا گوشت کے جو رکھا لیا ہے سالن کا جو کٹورا ہے اس کے اندر سب سے پہلے خود ہاتھ ڈالا جاتا ہے اور اچھی اچھی بوٹیاں نکالی جاتی ہیں اور باقی جو بچا کھچا وہ دیگر اس بھائی کے لیے تو رح نصیب ہمارا اظہار کا دن بن جائے اور ہم اور اسلامی بھائیوں کے لیے اظہار کر دیں تو انشاءاللہ ان شاء اللہ بھی کافی اپنی خیر خواہ مطلب کہ ہم اوروں کی خیر خواہ کریں تو ہماری اپنی خیر خواہ ہو جائے گی جزاک اللہ تو جا واجیدو یہ روحانی بتایا ایک مرتبہ پھر اس کو ریپیٹ کر دیجیے گا مکتبہ المدینہ کی مدبو مدنی پنصورہ کے بقایدان اوراد میں کے یا واجدو جو ہر نوالے پر پڑھ لیا کرے گا جو کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑھ لیا کرے گا ان شاء اللہ وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی ان شاء اللہ, سلو اللہ تعالی علی علی محمد وعلی اچھا سر جی جیسے ہمارا قربانی کے دن کا پہلا دن ہے اور ہم مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب چونکہ الحمد للہ جیسے ہم روحانی سنا تو اسی طرح متعدد چیزیں ہم ان اپنے اس گفتگو میں شامل کریں گے ایک شخص ہے وہ صاحب نصاب ہوا اور اب اس پر اس سال کی قربانی واجب ہوئی لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے سب سے پہلی قربانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کروں گا پھر آئندہ جو ہے وہ میں اپنی طرف سے کرتا رہوں گا لیکن یہ میں اس سال کی قربانی جو ہے یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کے نام سے کروں گا تو زید کا ایسا کرنا کیسا ہے الحمدللہ رب سید الانبیاء جسے زید کے یہ تصورات جو آپ نے بتایا کہ وہ صحیح نصاب پہلی مربع زندگی میں ہوا ہے اور اس کے دلی جذبات ہیں کہ میں اس سال اپنے جانور کی قربانی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کروں گا اور آئندہ سال اپنی طرف سے کرتا رہوں گا تو زید کو خیر اس کی یہ ایک اپنی سوچ ہے لیکن اس کی یہ سوچ شریعت کے احکامات کے عین مطابق نہیں ہے جن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے زید کو یہ قربانی کی استطاعت ہوئی اور یہ جانور خریدنے اور قربان کرنے کے قابل ہوا تو انہیں عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی صاحب نصاب شخص پر قربانی کو واجب فرمایا ہے تو زید کو بجائے اس کے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کا واجب ادا کرے وہ اب بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہے تو اس کا یہ عمل شران کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صاحب نصواب پر قربانی کو واجب فرمایا تو زید پر لازم ہے کہ قربانی اپنی طرف سے کرے تاکہ اس کا واجب ادا ہو جائے جب یہ اپنا واجب ادا کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما بردائی ہوگی اب یہ زید اگر اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے تو یہ قربانی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس ایک نسلی کام ہوا کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی تو اس کا یہ فیل ایک تبر ہوا ایک نسلی کام ہوا لیکن اس کا جو واجب اس کے سر تھا وہ ادا نہیں ہوا اور اگر اس نے قربانی نہیں کی تو یہ گناہ گاری ہوگا تو زید کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ یہ سوچ اپنے دل لائے کہ سب سے پہلی قربانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے کروں گا اگلے سال اپنی طرف سے کروں گا تو اس کے بجائے یوں کر لے کہ یہ ایک جانور اور لے آئے یا کسی بڑے جانور میں ایک حصہ اپنی طرف سے قربانی کا ڈال لے اور ایک جو بکرا بکری دوبا یا بھیڑ جو اس نے خریدا ہے قربانی کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کر دیں تاکہ اس کے جو دلی جذبات ہیں کہ میں سب سے پہلی قربانی سرکر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کروں تو اس کو بھی یہ عملی جامہ پہنا سکیا اور ساتھ ہی ساتھ کسی بڑے جانور میں ایک اپنا حصہ لے لیں یا الگ سے کوئی چھوٹا جانور بھیڑ بکری دمبا وغیرہ وہ لے لیں تاکہ اس کا اپنا واجب بھی ادا ہو جائے وہ ساتھ ہی ساتھ اس کی دلی خواہش بھی وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے لیکن اگر اسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دی اور اپنی طرف سے قربانی نہیں کی اور قربانی قیام گزر گئے تو یہ صاحب نصاب جو قرآنی نہ کر سکا تو ایسا شخص گناہ گا ہوگا اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی اور چونکہ یہ صاحب نصاب تھا اب اس پر لازم ہوگا کہ یہ ایک زندہ بکری اگر خریدی تھی تو وہ صدقہ کر دے نہیں خریدی تھی تو ایک زندہ بکری کی قیمت یہ صدقہ کرے گا چھتے میٹے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین جیسے یہ تو ایک وہ بات تھی کہ جو زید اس مرتبہ پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ اپنے دلی جذبات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور یوں کہہ رہا ہے کہ میں پہلی قربانی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََََََََََََ وسلم کے نام سے کروں گا تو اس کا آپ نے شرحم بیان کر دیا اب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب دمیا درجے کے ہوتے ہیں اور مالی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ گائے لے کر آ گئے اب گائے لے کر آ گئے تو پہلے اس کا حصہ پھر اس کا حصہ پھر اس کا حصہ, اس کا حصہ, اس کا حصہ گھر میں چھ افراد ہیں اور چھ حصے ڈالنے کے بعد پھر ایک بج گیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سرکار دعالب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم کے نام سے کر دیا جائے تو یہ میں تھوڑی تج گا کہ سیدی امیر علیہ سنت کا یہ عمل دیکھا کہ چونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََََََََََََََََََََََ وسلم نے بھی جو قربانی فرمائی تھی اس میں آپ نے یوں فرمایا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََََََََََََ وسلم کی طرف سے اس طرح کے مضمون پر مشتمل حدیث ياد آ رہی ہیں تو امیر عليہ سنت کا یہ طریقہ ہے کہ آپ ایک اچھا اور قیمتی بکرا جو ہے وہ میرے آكا صلی اللہ تعالى علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اسے قربان میں جو ہے وہ ذبح كرواتے ہيں كرتے ہیں اور جب امیر علیہ سنت منڈی جاتے تھے اور آپ کا یہ طریقہ بھی پتہ چلا کہ جیسے ہم یہ سنتے ہیں کہ منڈی جائیں تو بھائی وہ ہمیں کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیں کہ ہمیں کم قیمت میں وہ جانور مل جائے اور روحانی علاج نہیں تو ہمیں کوئی ایسا مطلب بولنے کا فن دے دیں کہ ہم جس سے جانور خرید رہے ہیں تو اس کو اس انداز سے ہم قائل کر لیں کہ وہ ہمیں سستے ہم وہ جو ہے نا وہ جانور دے دیں تو امیر علیہ سنت سنت نے جس بکرے کو پسند فرمایا اس کی قیمت جو بتائی گئی سنت نے بڑھ کر اسے قیمت دی اور مہنگا جانور خریدا اور کسدن جو ہے اس کی قیمت بڑھا کر پیش کی اور وہ بیچنے والا خود ہے راغ ہم نے تو آج تک منڈی میں یہی دیکھا کہ جو بھی آ ہے وہ بھاؤ توڑتا ہے کہ بھائی یہ پانچ ہزار کا آپ کہہ رہے ہیں تو پانچ ہزار کا نہیں, اپ چار کا دے دیں چار کا ہے تو تین کا دے دیں اور یہ تو مطلب ایک شخص آیا کہ جو نے کر نہ ہماری من چاہی قیمت نہ صرف ہماری من چاہی قیمت دی بلکہ انہوں نے کچھ گا کر پیش کر دی आगे تو یہ واقعہ یاد آیا امیر سنت ان دنوں عرب امارات میں تھے تو وہاں کے آئے ہوئے بھائیوں نے امیر سنت کا یہ واقعہ سنایا کہ امیر اہل سنت جانور کی خریدا کے لیے تشریف لے گئے تو وہ امیر سنت کی خواہش تھی ایک مینڈا کیا جائے جس کے متعلق یہ ہے کہ وہ سیاہی سے دیکھتا ہو سیاہی پہ چلتا ہو سیاہی پر بیٹھتا ہو مطلب اس کی آنکھ کا یہ حصہ اتنا سیاہ ہو اور اس کی ٹانگ جو ہے وہ سیاہ ہو اس کا پیٹ سیاہ ہو اس طرح کا مینا امیر سنت جیسے اس کے حدیث حدیف مبارکہ میں آیا کہ پرکاش صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا چپکبرا محا ربا فرمایا تھا تو وہ عیسائی بھائی بتا رہے تھے کہ یعنی کہ ایسا جانور ذرا ملنا کا مشکل ہوتا ہے کمیاب ہے لیکن نایاب نہیں ہے یہ الگ بہت بڑا مطلب ریوڑ تھا جانوروں کا نا کا اب وہ جو ریوڑ والا تھا امیر سنت نے ان کو فرمایا کہ ہوا یعنی وہ والا تو وہ گئے اس نے پوچھا لا ہوا تو وہ یوں گیا بالکل بیچ میں جا کے ہاتھ نہ سنت سرمایا وہ اس کو اٹھا کر لے آیا یعنی کہ اور کسی سائیں بھائی کی آنکھوں کے فائی اتنی نہیں تھی کہ وہ سینکڑوں مینڈوں کے بیچ میں کوئی ایسا مینڈا پہچان سکے سبحان تو وہ نکال کر لے آیا اب اس قیمت پوچھی تو اس نے غالباً اس کے پانچ ہزار درہم بتائے پانچ ہزار درم بتائے امیر سنت اس کو سات ہزار دھرم بتا سمجھیے وہ بھی شاید پریشان ہو گیا ہوگا کہ یہ جی غلطی جی سے شاید لگتا ہے کہ یہ سنا انہوں نے درست نہیں ہوگا تو دو پیش پیش کرا ہوگا کہ حضور یہ زیادہ دے دیں دی تو یہ ایک ہے اور پھر امیر علیہ سنت سیدی آلہ سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الزت سے آپ بڑا گہرا تعلق ہے قلبی اور عقیدت کے تعلق سے آپ یعنی ان کے فیضان سے مالا مال ہیں تو اس کے بعد وہ اعلیٰ حضرت کے اشار پڑھتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں خالتی نوں جاتے جے ہیں روتی آنکھاں ساتے جے ہیں تو رب ہے معتی وہ قاصد رزق اس کا ہی کھلاتے جے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے ایسی عقیدت اور محبت نصیب کرے ہمارا جینا اور مرنا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میں ہو جائے تو عام بجا نبی جن امین صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ. تو آج چونکہ قربانی کا پہلا دن ہے اب یہ بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں عید سے پہلے تیاریاں ہوتی ہیں جیسے عید کے یعنی قربانی کا جانور لایا جاتا ہے اس کی تیاری کے ساتھ ساتھ عید کے دن کی بھی تیاریاں ہوتی ہیں اور اس تیاریوں کے تعلق سے بازار میں بڑی گہما گہمی ہوتی ہے کوئی کسی کا مسالہ لے رہا ہے تو کوئی کسی طرح کا سامان لے رہا ہے اور چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے اور یہ آج کے دن کے لیے کہ وہ قربانی کا جانور کٹ گا تو پھر میں اس کے ساتھ اس کو جب کھانے کا سلسلہ ہوگا تو یہ جی میں مسالہ جات اور یہ چیزیں استعمال کر کے اسے کھاؤں گا تو یہ تھوڑا سا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتایا جائے کہ جب بازار میں اس طرح کی چیزوں کے لیے بندہ جائے تو کیا اچھی اچھی نیتیں وہ اپنے شامل حال کرے حسب حال تو اچھی اچھی نیتیں مزید بڑھتی ہیں لیکن کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی انہیں بتا دی جائیں اسی کے ساتھ ساتھ کچھ وہ باتیں بھی اگر ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کریں کہ جو غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں اور ان غلطیوں کی نشاندہی بھی ہو جائے غلطیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ہم اس کو درست ادا کریں اس کی طرف بھی ہماری ہمارے مدن چینل کے ناظرین کی توجہ ہو جائے تو اس کے لیے کچھ مدن پھول فرمائیے <عضی> آج عید الاضحیٰ کا دن ہمارے درمیان موجود ہے تو مدن چینل کے ناظرین اور آپ اسلام ابھی تشریف فرمائیں مدن چینل کے ناظرین ملازم فرما رہے ہیں آپ ہم تقریباً یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کے گھر کی ضروریات کے سامان ہم خود جا کر بھی خریدتے ہیں اور نیو بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے پیارے پہ پیارے آقا مزہ صلی, صلی اللہ علیہ و وسلم اپنے کام اپنے ہاتھ سے سل انجام دیا کرتے تھے تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنا گھر کا سودا سلف سامان خود خریدیں اب پتہ یہ گا کہ بقر عید میں چونکہ گوشت وغیرہ مختلف طریقے سے پکایا جاتا ہے تو اس کے لیے مسالہ جات کی ضرورت پڑتی ہے مثلا سبزیوں میں مرچ ادرک لہسن ٹماٹر وغیرہ اپنے فریج میں جو ہے اس کا سٹاک کیا رہا ہے جی ہاں غالباً اغلب یہ ہے کہ دنوں بازار میں یہ دکانیں کھلتی نہیں پریشانی ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے اگر بڑیاں بنائیں گے بھونی بھی پکائیں گے تو ٹماٹر نہیں ہوگا ادرک نہیں ہوگی پھر ٹیسٹ مطلب اچھا نہیں ہوگا تو اچھی بات ہے جائز ہے اچھی اچھی نیت کے ساتھ ہم اسے جمع کریں کہ بھائی مہمان آئیں گے اچھے گلکھلائیں گے کوئی معذہ دینی ہمارے یہاں آئیں گے ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں یا ہمارے پی صاحب ہیں یا میرے استاد صاحب ہیں یا میرے بھائی ہیں میری بہن ہیں میرے ابا جان ہیں آئیں گے تو اچھے سے اچھا پکا کر ان کے سامنے رکھیں اچھی نیت ہے مزید یہ یہ نیت شامل رکھیں کہ میں اس لیے بھی خرید رہا ہوں کہ میرا پڑوسی یا میرا ہمسایہ یا کوئی بھی مطلب ہمارا عزیز و قاری جو برابر میں رہتا ہے پڑوس میں رہتا ہے اگر انہیں ان مصالحے جات کی ضرورت پڑے گی یا کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی تو میں بر وقت انہیں مہیا کر دوں گا اس کی فصیلتیں بھی ہیں جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی کسی کو نمک دے اور اس نمک سے جو ہانڈی پکے گی سالن پکے گا تو ایسا ہے گویا کہ اس نمک سے پکنے والا سالن ہے گویا کہ اس نے تمام کو صدقہ کیا سبحان اللہ غازی بات ہے کہ نمک اگر کھانے میں کم ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کا مزہ بے مزہ ہوگا کھانا برف کتنا ہی ہم نے گوشت ڈال دیا اچھا شوربہ اچھے مسالے جہاں دیگر لیکن نمک کچھ چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو اس میں ذائقہ نہیں آتا روایت میں آیا کہ جو کسی کو نمک دے سال پکانے کے لیے تو ایسا کہ گویا کہ وہ سارا سالن اس میں سادہ کا ثواب ملے گا آگ کے بارے میں بھی آیا کہ پہلی دور میں یہ تھا کہ ابھی تو ہمارے یہاں سوئی گیس وغیرہ ہے یا سلینڈر وغیرہ کی سہولیات ہے اب بھی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر گیس نہیں ہے تو کوئلے آگ وغیرہ جلانے کا رواج ہوتا ہے تو یہ کا مزید آگ لگانے کے لیے کچھ انگاروں کی ضرورت ہوتی ہے یا ایندھن یا نکوئلے یا لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے اس بارے میں بھی یہ فضیلت آئی کہ کوئی کسی کو جلانے کے لیے آگ دے تو اس سے پکنے والا جو کھانا ہوگا تو وجہ کہ اس نے وہ تمام کھانا اللہ تعالیٰ کے نام ہے تو یہ فضیلت آئی تو اب خریدتے وقت ہم ٹماٹر خرید رہے ہیں مرچ خرید رہے ہیں بازار سے لہسن ہے ادرک تو یہ نیت کر لیں کہ چونکہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی بھائی یا پڑوس والے سے مانگائیں گے تو انشاءاللہ خوش دل کے ساتھ ہم انہیں مہیا کر دیں گے اچھا یہ آپ کی بات پر میں تھوڑی سی بات ایڈ کروں گا جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ پڑوس کے لیے بھی مطلب کچھ نہ کچھ یعنی اپنی جو چیزیں لے کر آئے تو اس میں پڑوس کا بھی کچھ حصہ اپنے ذہن کے طور پر رکھے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہے گا تو انشاءاللہ یہ سب اس کا بڑھ جائے گا اگر چڑھو اس نے مومن کا نیت کرنا اس کے سے بہتر ہے اب چونکہ نیت جو ہے یہ جب کر لی تو عمل کرنے کا موقع نہ بھی ملے تو چونکہ نیت ایک خیر کی تھی تو انشاءاللہ عمل کا موقع نہ ملنے پر بھی نیت چاہیے خیر کی تھی اللہ تعالیٰ وہ عجر و ثواب تو یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات پڑوسیوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضیاں لی جاتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا فلاں دن اس کا یوں اس کی یہاں دعوت تھی تو اس نے مجھے نہیں بلایا تھا دعوت بھی نہیں دی تھی اور فلاں دن اس کے یہاں فنا تقریب تھی تو اس میں بھی مجھے نہیں یاد کیا تھا اور اس دن میں اس کے پاس یہ مانگنے گئی تھی تو مجھے یہ اس نے بالکل منع کر دیا تھا اس کے پاس تھا لیکن پھر بھی اس نے منع کر دیا تھا یہ دیکھیں اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو رہی ہے کہ وہ اگر ہم سے نمک مانگ رہے پڑوسی مانگ رہا ہے یا اس نے کوئلہ مانگ لیا آگ جلانے کے لیے تو یہ اسے دے دینا کتنے بڑے ثواب کا باعث بن رہا ہے اس روایت کو دوبارہ سنا دیں روایت فضا سنت جو قدیم فضا اس میں یہ روایت تھی کہ Hmm. جو نمک کسی کو دے اور اس سے جو مطلب مفہو مس کر رہا ہوں اس سے جو کھانا پکے تو ایسا کہ جیسے اس نے پورا کھانا اللہ تعالیٰ کے نامہ صدقہ کیا تو اس کو ثواب حاصل ہوگا یہاں پر چونکہ بات ہے اس نے اخلاق کی اس نے اخلاق کا شعبہ مختلف ہے تو دیکھیں کہ اس میں یہ بھی ہے جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اس نے مجھے پوچھا نہیں تو میں اس سے کیوں پوچھوں جی اس نے جی مجھے فلاں وقت جو ہے اس بات سے محروم کر تو میں اب اسے اپنی جو ہے وہ برتن کیوں دوں اب ایسا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں مہمان آ جاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے تو چونکہ گھروں میں جو پکانے کے برتن ہوتے ہیں جیسے پتی لکھتے ہیں بعض لوگ بھگونا کہتے ہیں تو وہ اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ جن میں جو ہے نا پانچ سے پانچ کلو چاول بریانی وغیرہ پک سکے تو بہت سے منگوا لیتے ہیں تو اب جب یہ فلاں مرتبہ دیا تھا پچھلی مرتبہ دیا تھا تو انہوں نے مانج کر صحیح نہیں دیا تھا کوئی ضرورت نہیں دینی حالانکہ ان کی بڑی فضیلتیں ہیں کام آنے کی اور روایت بتائے کہ جو سے توڑے تو اس سے جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر تو یہ حسن نے اخلاقیا کہاں پر صدر شریعہ بدو طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی دامد برکات الحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر شریعت میں چھٹے حصے میں حج کے بیان میں لکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ بیان موجود ہے کہ حج پر جانے والا سفر اختیار کر رہا ہے उसे اسے کن باتوں کا لحاظ اپنا ہے ان میں سے یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ حاجی کو راہیے کہ توشہ زیادہ رکھے ضروریات کے سامان ہیں وہ زیادہ رکھے کہ رفیقوں پر رفیقوں کی مدد کرے فقراء پر تصدق کرے جو اس کے ساتھ ہیں قافلے میں موجود ہیں اسلامی بھائی رفیقوں کی مدد رے فقارہ مراکین جو مل جائیں کاصے میں موجود ہوں یا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آجاتا ہے جیب پڑ جاتی ہے کچھ ہو جاتی ہے فقرہ پر تصدق کرے کہ حڈ مبرور کی علامت ہے سبحان اللہ علامتیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ, تعالیٰ عنہ نے فتح رضبیہ قدیم جد دس اس میں لکھا حج مبرور کی چونکہ علامات مختلف جو ہے علامہ کے اقوال اس میں ملتے ہیں وہاں اعلی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ اچھا ہو کر لوٹے تو داری سے یہ بات ہے کہ اگر یہ کمی ہے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے باتوں پر توجہ دیے بغیر ہی منع کر دیتے ہیں حالانکہ خرچ اس میں کیا ہے اگر ہم اپنے میں عادت اپنا لیں گے تو ان شاء اللہ ہمارے اخلاق سے انشاء اللہ عزیز بدگمانیاں اور اس قسم کی برائیاں وہ دور ہوں گی یہاں پر قرآن مجید فرقان احمد کی صورت الماعود کی آخری آیت الماود یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کہ فرائی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں غفلت برتے ہیں کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں وہ یمنا اون المعاون اور ان کی یہ مضمون صفت کو بیان کیا گیا کہ یہ ناصی کفرت برتتے ہیں خواتی کرتے ہیں اور معمولی برتنے کی چیز المعاون یہ لفظ اس کی علماء نے تفصیلی بہ فرمائی جیسے کہ اللہ صاوی رحمۃ اللّہ تعالیٰ علیہ نے احرط الصاوی اللال میں لکھا وہ ہوا شیع القلیل المعاون وا شعی القلیل معاون یعنی معمولی سی چیز کہ برتنے کی چیز عام طور پر استعمال کی جانے والی چیز بھی جو ہے ماننے پر نہیں دیتے علماء نے یہاں پہ لکھا کہ انسان کے لیے مستحب ہے کہ عام طور پر ضروریات زندگی کے سامان کو گھر میں کچھ اضافی کے طور پہ رکھے زیادہ رکھے تاکہ لوگ جب اس سے پڑوسی اس سے مانگے تو وہ انہیں مہیا کرے مثال کے طور پر بتایا جیسے گلاڑی اب تو ہمارے یہاں عام طور پر آوازیں نہیں ہے کیونکہ کینچی ہے کاٹنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اسی طرح پتیلی کا ذکر آیا اسی طریقے سے نمک کا آگ کا اور پانی کا ذکر آیا تو یہ مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے ورنہ جو بھی ضروری زندگی کی چیزیں ہیں اس کو اگر اضافی کے طور پہ ہم رکھیں گے خریدنے جائیں گے اور یہ نیت کر لیں مثال کے طور پہ کسی کا گھر ہے اب بعض لوگ جو گراؤنڈ فلور ہوتا ہے اس کی چھت جو ہے وہ ہائٹ زیادہ رکھتے ہیں چودہ فٹ رکھ لی اب صفائی بھی کرنی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ بعض مخیر فیملی ہوتے ہیں تو وہ ایسے سامان بھی اپنے زیادہ رکھ لیتے ہیں سیڑھی اپنے گھر میں خرید کے رکھتے ہیں کہ صفائی کے دنوں میں بڑی پریشانی ہوتی سٹول اسٹول پہ کھڑا ہوا نہیں جاتا پریشانی ہوتی ہے سیڑھی خرید کے لے آئے ذاتی پیسوں کی لائے ہیں تو یہ نیت کر لیں یہاں میں ذاتی پیسوں کا جو ذکر کیا میں نے وجہ کی ہے کہ چونکہ مسجد کی کمیٹی بھی جو ہے مسجد کے لیے سیڑھی لائی وہاں وہ یہ نیت نہیں کر سکتی اے والا کوئی مانگے گا تو ہم دے دیں گے چونکہ مسجد کے پیسوں کی وہ مسجد میں ہی استعمال ہوگی تو چونکہ گھر والے جو ہوتے ہیں وہ گھر کے سامان جب لا رہے ہیں سیڑھی لا رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کے جشن ولادت کے موقع پر باہر جو ہمارے یہاں اسلامی بھل ہیں یعنی کہ محلے والے ہیں وہ اگر چرار کرتے ہیں لائٹنگ کرتے ہیں اس میں بھی مانگیں گے تو ہم بغیر کسی کرائے کے انشاءاللہ ان کو یہ دے دیں گے خرید کر بڑی اچھی نیت کر لیں ہمارا پڑوسی مانگے گا اس سے بھی ضرورت ہوگی تو ہم اسے دے دیں گے چونکہ یہ چیزیں ملتی کرایے پر اور انشاءاللہ ہم یہ کام آنے پر کسی کو جب ضرورت ہوگی تو یہ ان کے کام آئیں گے اور یہ چیز کو ان کو دے دیں گے ان جزاک اللہ بڑی معلومات سے بھرپور گفتگو نے فرمائی کہ برتنے کی معمولی چیز جو ہے وہ بھی جو نہیں دیتے ان کی مذمت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے تو اور اسی جلد. تعلق میں آپ نے ایک حدیث شریف کوٹ کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر جو تجھ سے توڑے تو اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑ تو کسی ضمن میں ایک واقعہ یا آیا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص کینچی تحفے میں کر آیا اس وقت شاید ضرورت ہوگی تو حضرت نے کینچی دیکھی تو ارشاد فرمایا کہ کینچی کیوں لگ کا حضور یہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا تو فرمایا کہ کینچی کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کینچی سے زیادہ مناسب تحفہ یہ تھا کہ تم سوئی لے کر آتے गली سوئی جو ہے وہ جوڑنے کے لیے وہ بنائی گئی ہے اور کینچی جو ہے وہ کاٹنے کے بنائی گئی ہے تو کینچی کے مقابلے میں اگرچہ قیمت وہ معمولی سی رقم سے آ جائے گی سوئی لیکن سوئی لے کر آتے کہ ہمارا کام توڑنا نہیں ہے ہم تو جوڑنے کے لیے آئے ہیں اور اسی طرح یوں بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی تج سے برا برتاؤ کرے اور تو بھی اس کے ساتھ برا برتاؤ کر تو گویا کہ اس نے تیری راہ میں کانٹے بچھائے تو بھی اس کی راہ میں کانٹے بچھا ہے اگر ہر شخص اپنے سے جس انداز کا برتاؤ پیش کیا گیا اگر اس راہ میں کانٹے بچھائے وہ بھی کانٹے بچھانے والا بن جاتا ہے کسی اور نے اس کی راہ میں کانٹے بچھائے وہ بھی کانٹے بچھانے والا بن جاتا ہے تو یوں سمجھانے کے لیے فرمائے کہ اگر اس طرح ہر شخص کرے گا تو دنیا میں پھر کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے. تو یہ کیا جائے کہ جو تیری راہ میں کانٹے بچھائے تو ان کانٹوں کو ہٹا کر اس کی راہ میں پھول نشاور کر دے تو یوں دنیا میں جو ہے وہ پھول ہی جائیں گے خوشبو ہی خوشبو ہو جائے گی اور یوں تعلقات مضبوط رہیں گے تو اس طرح ان شاء اللہ زندگی گزارنا ہوگی سارے کام معمولات جو نا وہ آسان ہو جائیں گے مجھے ایک کا جیسے کہ عید کے ایام چل ہی رہے ہیں تو ان میں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پڑوس کے وہ ہمارے گھروں میں آ جائیں گے تو ہمارے بچے کبھی ان کے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو اس معاملے میں بھی بچوں کو اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ کھلا رہے ہیں کچھ تحفے پینے کی چیزیں لے آ گئے اور وہ ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں تو اس بارے میں ہمیں پڑوسیوں کے آئے بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اگر ہم اپنے بچوں کو تقسیم کر رہے ہیں اور پڑوس کا کوئی بچہ آ گیا تو اس کو نہ دینا تو ایک بچے کی دل چھپی ہے تو اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی پڑوس کا بچہ گیا ہم عیدی بات پڑوس کے بچے کو بھی دے دیں اگر ہم کھانے کی چیزیں تقسیم کر رہے ہیں اور پڑوس کا بچہ بھی کھڑا ہے تو اس وقت ہم ان کو بھی دے دیا کریں تو اس طرح بھی ایک اخلاق یہ بھی ایک فضا انشاءاللہ قائم ہوگی اس حوالے سے بھی عام طور پہ غفلت برتی جاتی ہے اور جب کھانے پینے کا وقت آتا ہے یا بچوں کو کچھ دینے چاہتے ہیں تو ایسے ہیلے بہانے مطلب کیے جاتے ہیں کہ یہ پڑوس کے بچے باہر چلے جائیں کہ ان کو باہر چھوڑ کے آ دو اس کے بعد فی الحال لوگوں کو یہ کھانے پینے کی چندی جائیں گی تو اس طرح مناسب عمل نہیں ہے بلکہ ترغیب تو یوں بھی لائی گئی ہے کہ جب کھانا تیار کیا جائے تو شوربہ زیادہ بنا دیا ہے. تاکہ پڑوسیوں میں بھی ہمارا یہ کھانا تقسیم رہے آپ کی آپ نے مضمون بھی فرما دیا مجھے روایت یاد آئی اے عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ جب ہانڈی پکاؤ شوربا زیادہ رکھو اور پڑوسی کا بچہ آئے تو اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو سبحان اللہ تو ایک مطلب کمپرومائز کر دیں پھر یہ کہ اس میں مجھے تربیت کا بھی انسر ہے اب مثال ہے میرا بچہ ہے پڑوس کا بچہ میرے گھر آیا اور میں کسی ہیرے بہانے سے پڑوس کے بچے کو بھیجنے کی طرف بنا رہا ہوں پھر میرے بچے کو میں نے کوئی چیز کھانے کے لیے دی یا اسے عیدی پیش کی اب اس کی طبیعت ہو رہی ہے اس کی تربیت یہ ہو رہی ہے کہ میں جو ہے جب اس پوزیشن پر آؤں گا تو پھر مجھے بھی اس طرح کرنا ہے مجھے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے میں اپنے بچے کے ساتھ یہ سلوک کروں گا مجھے اپنوں کے ساتھ یہ کرنا ہے جو اپنے نہیں ہیں جس کو یعنی یوں کہا جائے کہ جو میرے خونی رشتہ دار نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ مجھے یوں کرنا ایک باپ <coughs> اپنی اولاد کو کوئی ایک بخل کنجوسی اور مروت کے خلاف ایک عمل سکھا رہا ہوتا ہے بالکل بلکہ اگر اولاد کے ذریعے سے یہ خرچ کرائے <coughs> دے تو یہ تو اس طرح ہمیں روایت بھی ملتی ہیں کہ اپنے بچوں کو یعنی صدقات خیرات کرنے کا عادی بنایا جائے تاکہ بچہ جب بڑا ہو ہے تو اس کی عادت بھی رائے خدا میں خرچ کرنے کی بنے سبحان اور اللہ یہ فقہ کرا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب باپ صدقہ کر رہا ہو تو اپنے بچوں کے ذریعے سے فقیر کو دلوائے تاکہ بچہ رائے خدا پیسہ خرچ کرنے کا عادی ہو سبحان تو اللہ اس سے انشاءاللہ بچوں کی تربیت ہوگی صحیح کروا وہ بچے بھی خوش ہو جائیں گے ان کے سہیلیاں ہیں آپس میں یہ بھی کھانے پینے میں شریک رہیں گے تو ایک اچھا ان کا ماحول اچھا بن جائے گا اچھا امیر علی کا انداز ہم نے دیکھا ابھی مدنی چینل پر ہم دیکھ رہے تھے ہمارے سلسلے سے پہلے ہی بچوں کا ایک جھنگٹھا لگا ہوتا اچھا کوئی نیا دیکھنے والا شاید وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ ان کا کون سا بچہ ہے اتنی شفقت فرماتے ہیں اور ہر بچے سے ملا انتیاز الحمد للہ یو آپ کی محبتیں ہیں اور پھر طبیرت بیان فرماتے ہیں صبح کے سیشن میں آپ نے جو ہے نا جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ جو مجھے یاد رہ گیا وہ یہ تھا کہ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ مدینے شریف میں بچوں سے کہتے تھے کہ بیٹو بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے تو یوں بچوں سے محبت کے تعلق سے اور پھر ہمارے یہاں تو یعنی چونکہ بات نکل آئی بچوں کی تربیت پر اور پر تو بچوں بچہ جو ہے وہ گھر کی تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ حاصل کرتا ہے اگر اس کو گھر میں مذہبی ماحول ملتا ہے تو وہ مذہبی ماحول مذہبی رنگ اختیار کر لیتا ہے اگر اس کو گھر میں مذہبی رنگ نہیں ملتا تو پھر اس کا مذہبی ہوئے والا ہونا مذہبی بول چال مذہبی ڈھنگ اختیار کرنا اس میں یہ کورا رہ جاتا ہے اگر والدین نمازی ہیں بچہ نمازی بنتا ہے اگر والدین سنت کے عادی ہیں بچہ سنتوں کا عادی بنتا ہے اور اگر دسترخوان بچھا دیا گیا اور باپ نے بھی بغیر دعا پڑے بغیر ہاتھ دھوئے بغیر آداب کا خیال کرتے ہوئے کھانا شروع کر دیا اور اچھی اچھی بوٹیاں اپنے سامنے رکھ کر کھانا اس نے شروع کر دیا تو بیٹے کی تربیت ہو رہی ہے اولاد کی تربیت ہو رہی ہے کہ یہ کھانا اسی طرح کھانا چاہیے کیونکہ میرا اگر کھانا اس طرح نہیں کھانا ہوتا تو میرے ابا اس طرح کیوں کھا رہے میرے ابو اس طرح کھا رہے ہیں اس کا مطلب کھانے کا طریقہ درست یہی ہے کہ جو میرے ابو بتا رہے ہیں میں سیکھ رہا ہوں ان کے خان سے تو بچہ جو ہے نا گھر کی تربیت کا اس پر بڑا بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے اس تعلق سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ یعنی ہمارے یہاں جیسے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے معاشرے میں جو دیکھا گیا ہے وہ بڑا حت تک آمیز ہوتا ہے جبکہ کوئی شخص بوڑھا ہو جائے تو وہ بڑھاپا بہت ساری بیماریاں بھی لاتا ہے پھر بڑھاپے میں مزاج بھی عموماً چڑچا ہو جاتا ہے اگر ہم اپنی اولاد کی درست تربیت کریں گے اسے مدنی ماحول سے وابستہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ اولاد ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی آخت میں بھی ہمارے لیے مفید ہو جائے گی پھر علیہ سنت پر کوئی اولاد کے لیے کرواتا ہے تو آپ واہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تجھے عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرم ہمارے ہاں تو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے بیٹا ہو جائے دعا کرے بیٹا ہو جائے اور بچے سے توقعات بھی زیادہ ہوتی ہے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے پھر بس امیر علیہ سنت سے ایک انداز ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بچہ آپ کا ایسا ہو جائے اللہ کرے کہ وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے ایسی تربیت ہو جائے تو مدنی چینل ناظرین کو یہ مشورہ پیش کروں گا کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیجیے انشاءاللہ اللہ دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی اور اپنے گھروں میں مدنی چینل کو نافذ کر دیجئے روزانہ دن کا ایک بڑا حصہ جب آپ فرصت پائیں اس وقت توجہ یکسوئی کے ساتھ دیکھنے کی ترکیب بنائیں ایک تو ہو کہ مدنی چینل ہمارا آن ہے چل رہا ہے اور ہم اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہیں اور ساتھ ساتھ اسے بھی ہم ملازک رہے ہیں ساتھ ہی امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے مدنی چینل پر نشر ہوتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں معمول بنا لیں آپ دیکھیں گے ایک تو معلومات آپ کو حاصل ہوگی پھر ایسی بعض باریک باتیں جو شاید ہم نے اس سے نہ سنی ہوں نہ ہمارے تصور میں بھی آئی ہو وہ باریک باتیں وہ احتیاطی تدابیر وہ احتیاطیں سیدی امیر علی سنت کی زبانی ہمیں سن کے سعادت حاصل ہوگی تو یوں ان اللہ الرحمن ہمارے لیے بہت سارا یہ سامان ہو جائے گا ہماری دنیا بھی بہتری بہتر ہو جائے گی ہماری آخرت کی بہتری کے لیے بھی ہمارے لیے بہت سارا سرمایہ ہو جائے گا ایک مصنوعی شریف مولانا روب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ ایک شخص جو ہے بوڑا ہو گیا اور بیٹا جو ہے یہ اپنے باپ سے نالاں تھا اور جب بڑا پایا بیماریاں لے کر آیا تو باپ سے اللہ تنگ ہو کر اس نے کہا کہ ابا جان آپ کا میرے ساتھ نبھاوا نہیں ہو سکتا اب یار اس گھر میں آپ رہیں یا میں رہوں تو باپ نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں بیٹا میں کہاں جاؤں کہاں میں آپ چھوڑ کر آتا ہوں چنانچہ وہ باپ کو لے کر چلا تو ساتھ میں پوتا بھی جو نا دادا کا پوتا یعنی اسی شخص کا جو اپنے باپ کو لے کر جا رہا تھا اس کا بیٹا بھی جنا اس نے ضد کی کہ ابا جان میں بھی ساتھ چلتا ہوں ٹھیک یہ تینوں حضرات جو ہے وہ نکل کھڑے ہوئے اس شخص بیٹے نے اپنے باپ کو ایک جنگل ایک ویرانے کے پاس لا کر چھوڑ دیا اور ایک کمبل اسے دیا اور کہا کہ ابا جان آپ اب یہیں رہ اور میں چلتا ہوں جب جانے لگا تو جو اس کا بیٹا تھا یعنی جو پوتا تھا اس نے کہا کہ ابا جان ابھی دادا جان سے کمبل لیا اور اس کے دو ٹکڑے کر دی دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا دادا جان کو دے دیا ایک ٹکڑا خود اپنے پاس رکھ لیا اور کہا اب چلیے تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہ سردی کے دن ہیں ایسی سرد راتے ہیں میں اسی لیے ابا جی کے لیے کمبل لایا تھا اور اب تم ہو کہ وہ آدھار کارڈ کر لے کر جا رہے ہو تو بچے نے بڑی حکمت بھری بات کی اب دیکھیے جس کے ساتھ پیش آتا ہے نا وہ مرض کو سمجھ سکتا ہے بچہ آج جب میرے دادا بوڑھے ہو گئے یعنی آپ آب کے ابو جب بوڑھے ہو گئے تو آم سے نالا ہو گئے آپ کو یہ زحمت لگنے لگ گئے ہیں تو آپ نے کو گھر سے اٹھایا اور یہاں ویرانے میں چھوڑ دیا اور ایک کمل دے دیا اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب آپ بوڑھے جائیں گے میں جوان ہو جاؤں گا تو میں بھی جب آپ کو یہاں ویرانے میں چھوڑنے کے لیے آؤں گا تو کوئی کمبل تو ہونا چاہیے نا اس لیے میں نے آدھار کارڈ دیا گیا دینے کے آئے تو یوں اس بچے کی بات بیٹے کے کے جی کے دل گئی اپنے, اپنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور عزت احترام کے ساتھ گھر لے کر آیا پھر کہنے لگا کہ آپ اب ہمارے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے رحمت ہے تو یہ ایک بچے کی تربیت ہوتی ہے بچہ مطلب تربیت حاصل کرتا ہے جو دیکھتا ہے اسے کیچ کرتا ہے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو ہے نا وہ گھروں میں جب نماز پڑھے ہوتے ہیں والدہ نمازی ہوتی ہے تو بچے نماز پڑھے ہوتے ہیں تو وہ عورتوں والے جو ہے نا وہ طریقے کے مطابق نماز پڑھا ہوتا ہے باپ اگر مسجد میں باجماعت نماز کے لیے لے جا رہا ہے اتنا بڑا بچہ مسجد میں لے جانے کے قابل ہے تو اب بچے کو بچے کو مسجد میں لے جائیں باجماعت نمازیں پڑھائیں فجر کی نمازی باجماعت پڑھنے کا عادی ہو جائے گا تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں ایسا مدنی ماحول ہوگا ایسا سن بھرا مدنی ماحول ہوگا کہ انشاء کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے تو نیت کیجئے انشاءاللہ اپنے آپ کو اپنی اولاد کو اپنے پورے گھانے کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صلو, صلو, صلو علیہ علیہ محمد وعلی آلیہ وآلہ صحابہی وبرکہ صلو علیہ علیہ وسلم آئیے کچھ ناشرے کے اشعار سنتے ہیں صلو علیہ الحبیب صلو علیہ علیہ محمد علی تعالی علی محمد علی محمد. مولانا احمد خان علی رحمت الرحمان کا لکھا ہوا کلام جو مدینی شہر میں لکھا انہوں نے لالا تیرے دن اے بہا پھرتے ہیں باقی میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی شان ہے اور چونکہ ہم وہ آزاد تربیت اولاد کی طرف چلے گئے تھے تو یہ یاد ہے کہ عید الاضحی کا دن جو ہے یہ بھی ایک سعادت مند بیٹے کی یاد ہی تو جاتا ہے اور یہ وہی بیٹے بھی شہزادے ہیں کہ جو اللہ کے برگزیدہ نبی بھی ہیں اور میرے آکا صلی اللہ تعالی وسلم جب ہی ہیں اور یہ بھی روایت کا مضمون ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں تھا جس کی وجہ سے حضرت سیدنا اسماعیل وسلم کی چھری نہیں رہی تھی روایت کا مفہوم صلی اللہ اشارت اشاد فرماتی کہ میں دو زبیحوں کا بیٹا ہوں تو دو زبیحوں سے مراد کون کون تو ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیٰ نبیٰ علیہ صلیٰۃ السلام کی مبارک ہستی ہے اور ان کا ذبی اللہ ان کا لقب بھی ہے اور ان کے ذبح کے حوالے سے واقعات یہ عام طور پہ کتابوں میں بھی مشہور ہوتے ہیں اور ہماری عوام یہ منبروں سے ہمارے علماء سے یہ ان کے واقعات کی تفصیل بھی سنتی ہی رہتی ہے اور دوسرے ذبیح اللہ دوسرے ذبیح کون ہیں تو اس سے مدد سیدہ عبداللہ بن عبد المطلیب ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی تو ان کے بھی واقعات ہیں کہ ان کا بھی اس طرح کا معاملہ ہوا کہ یہ بھی ذبح ہونا تھا انہیں کہ حضرت سیدنا عبد جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں دادیں تو انہوں نے منت آنی تھی کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رام کہ میں اپنا ایک چہیدہ بیٹا قربان کروں گا تو اس میں سب کا چہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی تھے حضرت عبداللہ تو اب یہ قربان ان کو کرنا تھا تو قربانی کے لیے وہ بھی ہو گئے اور یہ بھی تیار ہونے لگے لیکن پھر مشورہ کیا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کچھ جانور ان کے ساتھ ان کے بدلے میں آپ قربان کر دیں تو پھر وہ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے کئی سو جانور حضرت سعید عبداللہ ربی اللہ تعالی تعالیوں کی جگہ پھر قربان کیے تو یوں حضرت عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں تو وہ بھی دبھا سمجھو ہو گئے تھے لیکن ایک فدیہ ان کی طرف سے جانوروں کا بن گیا تھا اسماعیل علیہ نبی صلاحت یہ بھی زبیخلہ ہیں ان کا بھی قرآن پاک کے اندر پورا مکمل ایک واقعہ اللہ تبارک نے کافی آیات اس واقعے کے حوالے سے بیان فرمائی جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام اپنے لخت جگر کو خواب کا بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسی طرح آپ کو ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے تو وہ سعادت مند بیٹے یہ نہیں کہ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتی ہے اور جو ان کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے تو وہ ایک طرح سے حکم خدا بندی ان کو دیا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہوا کہ حضرت عبینہ اسماعیل علیہ اللہۃسلام گھر سے فرار ہو گئے کہ اب ان کے اوپر یہ گویا وہی آئی ہے اور انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ قربانی ہے بیٹے کی قربانی کریں گے جانوروں کی قربانیاں تو کرتے ہی رہتے ہیں اب بیٹے کی قربانی کا معاملہ ہوا ہے تو حضرت اسماعیل علی نبی علیہ اللہۃسلام نے راہ فرار اختیار کرنے کے بدائے جو آپ کے مبارک کلمات ہیں وہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا یا اب علم عمر اے میرے بابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کب گزرے ان شاء اللہ محنت خوابی دی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے سبحان تو حضرت سید ابراہیم علیہ سلاۃ السلام نے اپنے فرما بردار بیٹے کی فرما برداری دیکھی اور یہ اسماعیل علیہ صلاۃ السلام کا بھی جگر ہے کہ یہ بھی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور ادھر باپ کی بھی قربانی کسی نے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اپنے اس بیٹے کو کے دو کئی سالہ دعاؤں کے بد ملا تھا تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے ہاں اولاد جو ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ جب بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے تو اس وقت آپ کے ہاں اولاد ہی یعقوب علیہ صلاحت السلام یہ اسحاق علیہ صلاح والسلام یہ ابراہیم السلام کے دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل تو اسحاق علیہ السلاۃ والسلام سے اگر یعقوب علیہ السلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو آگے ان کی جو نسل چلی یوسف علیہ السلام اور اس میں بنی اسرائیل یہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کا جو مسکن تھا وہ مصر شام فلسطین یہ ان کے علاقے ہوتے تھے اور اسماعیل علیہ صلاحت والسلام یہ چونکہ عرب شریف حجاز مقدس کی سرزمین پہ آپ نے زندگی گزاری تو عرب شریف کے جو لوگ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یعنی رشتہ کہیں نہ کہیں موڑ پر آ کر یہ مل جاتا ہے اور یہ سب کے سب اسماعیل علیہ صلاحۃ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں جبھی ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا صاحب کرام علیہ میردوان نے عرض کیا کہ ما حادر اباہی یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ حجاز مقدس میں تشریف فرما ہوئے آپ کی بے وہاں پر ہوئی اور جس جگہ آپ کی بے ہوئی تو وہاں پہ سب کی سب اولاد اسماعیل وہاں پر موجود تھے اب ان کے آگے مختلف قبیلے بندے چلے جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابیکم ابراہیم علیہ السلام کہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے تو یوں عرب کے یہ اسماعیل علیہ السلّۃ والسلام کی اولاد یوں عرب میں چلی وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو ضبی کا بیٹا ہوں تو اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ جو قرآن جو ابراہیم علیہ السلط السلام کے کون سے بیٹے ہیں جن کو وہ ذبحہ کرنا چاہتے تھے تو اس میں اختلاف بھی ذکر کیا جاتا ہے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا تھا اور اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کا بھی نام آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و جو فرماتے ہیں میں دو زبین کا بیٹا ہوں تو اس حدیث مبارکہ سے اس موقف کی تائید ہو جاتی ہے کہ اسماعیل علیہ السّلاۃ والسلام ہی وہ بیٹے تھے جن کو ابراہیم علیہ السلّۃ السلام ذبح کرنا چاہتے تھے چونکہ نبی غلط صلی اللہ علیہ وسلم کا نسر شریف وہ اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے نہ کہ اسحاق علیہ السلام کے ذریعے تھی ابراہیم علیہ السلام السلام ماشاء اللہ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین انشاء اللہ رحمان ہمارا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا مدنی چینل پر آج عید الاضحیٰ جو کہ پاکستان اور جگر کئی ممالک میں عید کا پہلا دن ہے بقرعید کا اور آج الحمدللہ ہم نے دن کا ایک بہت بڑا حصہ سیدی امیر اعلی سنت کے ساتھ مدنی چینل پر بھی پارا اور امیر اہل سنت مدنی پھول بھی ہمیں سننے کے ساتھ حاصل ہوئی جگر بھی بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے سننے کے ساتھ حاصل کی آپ اسی طرح ہمارے مدنی چینل کے ساتھ شامل رہیے مدنی چینل سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ وعلیٰ محمد وبارک <تصفح> وسلم مدنی چینل کے ساتھ ہم مربوط رہیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اور بھی بہت ساری معلومات سے بھرپور چیزیں ہمیں سنے کی سعادت حاصل ہوگی اور اپنے گھروں میں بھی اس کو نافذ رکھیں گے تو اس کی برکتیں پائیں گے آج کا دن ابھی باقی ہے ابھی بھی انشاءاللہ الرحمن سیدی امیر اہل سنت کے ساتھ ہمارے یوں سلسلے ہوں گے براہ راست مدنی چینل پر انشاءاللہ آج کا دن بھی گزرے گا کل بھی اور انشاءاللہ پرسوں بھی اسی طرح اللہ نے چاہا تو مدنی چینل پر براہ راست سلسلے رہیں گے آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی داعت کو عام کرتے رہیے دعوت اسلامی کے لیے دعوت اسلامی کو اپنے جانور کی قربانی کی کھال یہ دیکھ کر دین کے کاموں میں معاون بن جائیے آپ اسکرین پر ان تھوڑی دیر میں نمبر بھی دیکھیں گے اگر آپ اپنے یہاں کسی اسلامی بھائی ذمہ اسلام بھائی کو نہیں پاتے ہیں تو ان نمبروں پر آتا کیجیے انشاءاللہ آپ کے یہاں کسی اسلامی بھائی کو بھیج دیا جائے گا اور یوں آپ جانور کی کھال جو ہے وہ حاصل کر لی جائے گی انشاءاللہ شاء آپ کے لیے ثواب کا سبب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے پاس اس وقت تو مدنی چینج یو کے کا سلسلہ یہ انشاءاللہ موجود ہے وہ کچھ ہی دیر میں یو کے کا سلسلہ ہوگا ان شاء ہم وہاں کا اجرمہ دیکھیں گے مدنی چینل کے ساتھ رہیے اللہ تعالی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بجا ہند الامین المین صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم الحبیب صلی اللہ, اللہ تعالیٰ الحمد اللہ الرحمن علی کا یا رسول اللہ واحد اللہ صلاحت يا نبي الله وعلى آلك و اصحابك يا نور الله فرماں مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلوا علی الى الله استغفر الله صلوا الى الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد وبارکہ و و و میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آج پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں عید الاضحی کا پہلا دن ہے آج صبح سے مدنی چینل پر براہ راست سلسلوں کو دیکھا جا رہا ہے نشر کیا جا رہا ہے سید امیر عالیہ سنت کے بھی سلسلے ہم نے براہ راست ملاحظہ کیے جس میں آپ نے قربانی کے تعلق سے بڑی اہم اور مدن بہت مفید معلومات جو ہیں وہ عطا فرمائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر ہماری گفتگو بھی جاری رہی مدنی گل بھی ہمیں ہم نے سنے اور کل رات سے غالباً مدنی منوں کا ایک اسلائی خاکہ کے نام سے ایک بڑا پیارا خاکہ اور بڑی اچھی مطلب وہ عیادت کے تعلق سے آ, ان کا ایک خاکہ بنایا گیا اس سے پہلے بھی الحمدللہ مدنی چینل پر مدنی منوں کا ایک باقاعدہ سلسلہ یہ مدنی چینل پر نشر ہوتا ہے ان کے اجتماع ذکر و نات ہوتے ہیں ان کے کم سن مبلک کے بیانات ہوتے ہیں کم سن نات خانوں کی نعت خانیاں سننے کا شرف ہم حاصل کرتے ہیں کم سن قرآ حضرات تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو مستفید کرتے ہیں اور ان کا بھی ایک الحمد مدنی چینل پر سلسلہ رہتا ہے اور کیوں نہ ہو کہ الحمد دعوت اسلامی کا مدنی ماحول نہ صرف بڑوں کی اصلاح کر رہا ہے نہ صرف بوڑھوں کی اصلاح کی کوشش میں مصروف ہے بلکہ بچوں کے ذریعے بچوں کی بھی اصلاح ہو رہی ہے اور بچوں کے ذریعے ان کے گھر والوں کی بھی اصلاح ہو رہی ہے اور کیوں نہ ہو دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہی یہ ہے دعوت اسمی کا مدنی مقصد کیا ہے مجھے, مجھے اپنی, اپنی او اور ساری اپنی دنیا, اپنی دنیا, دنیا کے لوگوں کی اصلاح ایس کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ آئیے پہلے اس مدنی منہ سے اپنا مدنی مقصد سنتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے بیٹا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اللہ ماشاء اللہ تو یوں پچھلے دنوں نیکی کی دعوت کا ایک سلسلہ تھا جس میں مدنی منوں نے نگاہوں کی حفاظت کے تعلق سے نکی کی دعوت پیش کی تھی اور اب ایک قیادت کے تعلق سے خاکہ بنایا گیا الحمد دعوت اسلامی کے کثیر مدرسۃ المدینہ پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں مدنی منوں کو مدنی منیوں کو قرآن پاک کی مفت تعلیم دے رہا ہے حفاظ بن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سنتوں کی ان کی تربیت ہو رہی ہے کم و بیش پاکستان میں اس وقت ستر ہزار کے قریب مدنی منع اور مدنی منیا مفت پان پاک کی تعلیم حاصل کر ستر ہزار کے قریب جو ہے یہ تعداد ہے الحمد اور آگے مزید ترقیوں کا سفر الحمد یہ جاری و ساری اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ مل جل کر دین کے کاموں میں شریک رہنے کی سعادت نصیب فرمائیں آئیے وہ اصلاحی خاکہ دیکھتے ہیں صلو علی الحبیب What days may I may be, below us in every quarter of the world may die. What days I may be, below in every quarter of the world may die. السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئیے آئیے بیٹا شکریہ السلام علیکم بخار ہو رہا ہے آپ کو تو پتا ہے نا بخار میں کیسی آگ چل جاتی ہے منہ کا ذائقہ خراب ہو رہا تھا ڈاکٹر کہتے ہیں بریانی لکھا روٹی لکھا بھائی آسرین کا یہ کھانی پڑ رہی ہیں ابا بھائی میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں بخار اچھا نہیں ہوتا بخار کو نہیں ہونا چاہیے تھا بخار اور درد وہ علام کو ہوا کر سر میں دل پوا اک تو آپ نے شکریہ میں ساری معصوم کر کے گزار دی کہ اللہ علیہ نے مجھے کیا ہوتا تھا चा? بھائی بخار کو تو ہمارے آکا صلی, صلی, صلی اللہ علیہ کی شرفات ہوا ہے اس لیے جب ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہم کہتے الحمد للہ مجھے بھی بات اچھو لیا ہوا اللہ, الحمد للہ تشریف لایا ہوا ہے انشاء اللہ. صحیح بخاری شک میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک آرام کی عیادت کو تشریف لے گئے اور عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے لابا ان شاء اللہ یعنی کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ تعالی یہ مرض گناہوں سے پارنے والا ہے پیارے بھائی آپ کی بھی ٹھیک ہو جائے گی پیارے بھائی میں اپنے ان کے تعویذ بھی آیا ہوں ماشاءاللہ بیٹا بلّا آپ کے دوست تو بہت اچھے ہیں آپ انہیں کے ساتھ رہا کرو بیٹا آپ ان پہ دم کر دیجیے بھائی آپ میرے دعا کرے بھائی, بھائی کی دعا اللہ قبول ہے ہم آپ کے دعا کریں گے آپ ہمارے یہ دعا کرے حدی حدیث مبارکہ امیر المنی مولا علی رضی اللہ انہوں سے رابی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبحوں کو جائے تو شام تک اس کے لیے ستر ہزار فرشتے اس فار کرتے ہیں اور شام کو جائے تو صبحوں تک ستر ہزار فرشتے اس کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا الحمدللہ ہم نے یہ اصلاحی خاکہ دیکھا اور اس میں بہت ساری چیزیں بچے ہمیں سکھا گئے بچے تو امیر علیہ سنت صبح بھی تربیت فرما رہے تھے دوپہر کو ظہر کی نماز کے بعد تو آپ اسی طرح توجہ دلا رہے تھے کہ یہ بچہ جو ہے وہ بخل کا درس دے رہا ہے یا یہ حسد کے درس دے رہا ہے یعنی یہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے یعنی چھوٹی سی بھی کوئی اس کو اچھا جاتی ہے تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ دکھاتا پھرتا ہے تو پوچھا گیا کہ یہ کیا اس سے کیا اس کا مطلب ہوتا ہے تو فرمایا کہ جی درد دے رہا ہے کہ باویلا کرنا یہ آپ بڑوں کا کام نہیں ہے یہ ہم جیسے چھوٹے کرتے ہیں تو اب یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی تربیت کا ایک انداز ہے بچوں کو چلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ نگاہیں ان کی نیچی تھی جب یہ دروازے پر دستک دی اور اس کے بعد سلام کیا تو سلام علیکم کے بعد انہوں نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا پھر جب اندر گئے تو انہوں نے عیادت کی تو عیادت میں بہت ساری باتیں ان شاء اللہ ہم اپنی گفتگو شامل کریں گے تو ان اللہ بچوں سے بھی کچھ پیغامات ستے ہیں یہ جو درس کے تعلق سے ہم نے بات کی کہ بچے درس دیتے ہیں اور بچوں کا بھی ایک درس کا انداز ہوتا ہے تو کیا اس سے ہم سمجھیں گے کیا وضاحت ہے اس کی صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم امیر دامت برکاتو عالیہ فیضان سنت میں روزہ داروں کی حکایات ہمیں ایک حکایت کے پر ہمیں یوں سمجھا رہے ہیں حضرت سعید اللہ مالک بن دینار علیحمۃ اللہ الغفار کا یہ فرمانا کہ بچوں کی زبان غیر زبان ہوتی ہے نہایت ہی پر مغز ارشاد ہے واقعی نادان بچوں کی باتوں اور حرکتوں میں اکثر عبرت کے مدنی پھول پائے جاتے ہیں اتفاق سے بیان کردہ حکایت امیر عہ سنت نے باب المدینہ کراچی میں ایک اسلامی بھائی کے گھر پر نو شوالمکرم چودہ سو بائیس سن ہجری کو تحریر کرنے کی سعادت حاصل کی تعام کے وقت صاحب خان کا منا اور چھوٹی منی بھی کھانے میں شریک ہو گئے ان دونوں نے کھانے کے دوران ہرستما بے جا لڑائی آبرو ریزی بے صبری چولی، حسد حب جاں ریا مصیبت کا بے ضرورت کرا اور فضل گوئی وغیرہ سے متعلق مجھے خوب درس دیا آپ شاید سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ ہاں سمجھ بچے اتنے سارے عنوانات کس طرح درد دے سکتے ہیں ان دروس کا راز یہ ہے کہ وہ اس طرح کی حردیں کرنے لگے جس سے مدد ذہن رکھنے والا انسان بہت کچھ سی سکتا ہے مثلا انہوں نے ضرورت سے کہیں زیادہ کھانا نکالا کچھ کھایا کچھ گرایا اور کچھ رکابی ہی میں چھوڑ دیا ان کی اس حرکت سے یہ سیکھنے کو ملا کہ اپنی پلیٹ میں ضرورت سے زیادہ کھانا ڈال لینا یہ حص و تما کی علامت اور نادان لوگوں کا کام ہے سمجھدار آدمی ایسا نہیں کر سکتا گرا ہوا کھانا یوں ہی چھوڑ دینا کہ پھینک دیا جائے یہ اسراف ہے کھا کر برطن چاٹ لینا سنت ہے اسراف کا اتقاب اور سنت کے خلاف کام کرنا عقل مندوں کا نہیں نادانوں کا شیوا ہے کیونکہ اچھے نادان ہی ہوتے ہیں منہ نے سیون اپ کی ڈیڑھ لیٹر کی بوتل میں سے اپنے بھی پورا ڈگ بھر لیا تو اس اس پر منی احتجاج کرنے لگی یہاں تک کہ پہلے بوتل اٹھا کر میرے قریب رکھی پھر مگر پھر بھی اطمینان نہ ہوا تو وہاں سے بھی اٹھا کر کمرے کے باہر کسی اور کی تحویل میں دے آئی اس جنگ کے ذریعے گویا منی نے ہرس پر درس دیا اور منی نے حق پر کیونکہ دونوں میں ٹھنڈ گئی تھی لہذا اب ایک دوسرے کے اولوپ اچھالنے لگے اور گویا یوں سمجھا رہے تھے کہ دیکھیے ہم نادان ہیں اس میں فضول گوئی حسد آبرزی بے جا لڑائی اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے اور ایک دوسرے کے پول کھولتے ہیں اگر دانا کہلانے والا شخص بھی ایسی حرکات کا ارتقاب کرے تو وہ بے وقوف ہوا یا نہیں ٹھیک ہے ہم اپنے منہ یا مٹھو بھی بن رہے ہیں اپنی ہی زبان سے اپنے فضائل بھی بیان کر رہے ہیں ایک دوسرے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اچھال رہے ہیں مگر ہم تو چھوٹے ہو کر چھوٹ جائیں گے ان معاملات میں ہماری آخرت میں بھی کوئی پکڑ نہیں کیونکہ ہم ابھی نابالغ ہیں اگر آپ بھی ہماری طرح کی غلطیاں کرتے ہوئے آبرو ریزی ریا جھوٹ اور حسد وغیرہ وغیرہ گناہوں میں پڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت فرد جمع عائد کر کے جہنم کا حکم سنا دیا جائے اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو آپ کو وہ سدا ہوگا کہ دنیا میں خود صدمے نے بھی کئی ایسا صدمہ نہ دیکھا ہوگا میٹ مٹ میٹھے اسلامی بھائیوں سچی بات یہ ہے کہ ان مدنی منوں اور مبلغوں کی حرکتوں میں سے میں نے فقط چند ہی کا بیان کیا ہے اگر بچوں کی دن بھری حرکتوں کا جائزہ لیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ہر حرکت اور ہر سکنت ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہوتے ہیں ایک بار شب شب عید عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اسلامی بھائی اپنی ننی سی منی منی کو اٹھا کر لائے اور وہ اپنے نہیں سے رنگے ہوئے ہاتھ دکھا کر میری توجہ چاہ رہی تھی اس سے میں نے ہی مدنی پھول حاصل کیا گویا وہ کہنا چاہتی ہے حاجت شرعی کے غیر بلا واسطہ یا دل واسطہ اپنی خوبیوں کا اظہار بھی حب جا یعنی واہ واہ کی چاہت کی علامت ہے جو کہ ہم جیسے نادانوں ہی کا حصہ ہے ظاہر ہے بچیاں اپنے مہندی سے رنگے ہوئے ہاتھ دکھلا کر یا بچے اپنے نئے کپڑے وغیرہ کی طرف متوجہ کر کے واہ واہ اور دادو تحسین ہی کے طلبدار ہوتے ہیں مگر اس میں ضمن بڑوں کے لیے بہت کچھ سامان عبرت ہوتا ہے آج کل لوگوں کی اکثری خب جہ میں مبتلا نظر آ رہی ہے اپنی عزت بنانے شہرت بڑھانے اور واہ واہ پسندی کا مرض آج کل عام ہے حد تو یہ ہے کہ مساجد و مدارس کی تعمیر اور دیگر نیک کاموں میں بھی اپنی نیک نامی یعنی شہرت ہی کی تلاش رہتی ہے یہ بے حد مہلک مرض ہے مگر اب اس کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں محمد وبارک واقعی امیر علیہ سنت جیسا حساس آدمی سلوس حاصل بھی کرتا ہے اور پھر اس وہ ہمیں بھی بتائے جاتے ہیں تاکہ ہم بھی ان ساری چیزوں سے بچتے بھی رہیں اور اپنے آپ کو ان مہکات سے بچاتے ہوئے زندگی گزارنے کی طرف لے چلے تو مدنی منو کا مدنی منع بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کا ہم نے اصلاحی خاکہ بھی دیکھا یہ یہ جی کچھ نیکی کی دعوت بھی دیں گے اور ایک پیغام بھی دینا چاہے ہیں انشاءاللہ اللہ ہم ان کے پیغام کو سنتے ہیں اس پر لبیک کہیں گے انشاءاللہ اللہ اور جو یہ پیغام دیں گے اس کے مطابق کریں گے ان شاء اللہ حبیب صلی اللہ محمد کر کے <تصفيق> کے کی اللہ اللہ کی ہم اللہ کے بننے اور مومنین پر رحم کرم فرمانے والے رسول کریم کی سنت اللہ کے, کے دلط ہوا شکریہ اللہ نے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ محبت کفل مدینہ ان شاء اللہ کفل مدینہ لگا رہے گا ان شاء اللہ لگا رہے رہے غور. غور. عزا عزا جل. جل. فون پہ بات ہو کے ملاقات ہوتے کو دیجیے ان شاء انشاءاللہ انشاءاللہ شاء اللہ بیٹا جی آپ کا نام کیا ہے محمد ابراہیم خان اتاری بہت پیارا نام ہے آپ کا آپ کیا نات آتی ہے آپ کو چلیں سنائیے میرا پیمچوالا میرا پیغا میرا پیمت والا میرا پیارا تیار میرا پیسا والا میرا ماشاءاللہ اچھا یہ آپ نے من قبر کہا تھا کہ آپ نات سنائیں گے آپ نے تو نات بھی کچھ یاد کی نات کے سب سے اولا والا ہمارا نام اللہ کن دلنے والا کیا ہمارا نہمت کے خلاف جنگ کا نعرہ لگا دیں گے لیکن ابھی نہیں ابھی جاری دیکھیں اب پہلے مدنی چینل کے ناظرین ہم تیار کر لیتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نعرے میں شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ مدنی چینل کے ناظرین شاید تیار ہیں انشاءاللہ یہ مدنی منہ ہمیں نعرہ لگاتے ہیں اور ہم اس عزم کے ساتھ انشاءاللہ ان غیبت سے بچیں گے اور دیگر گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے ان کے ساتھ نعرے میں شامل ہو جاتے ہیں اب لگ نارا اللہ عز و جل اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے دم کرتے ہیں اچھا آپ دم کر کے بتائیں کہ آپ اس طرح دم کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ عز و جل مزید بڑکا ہے تشریف رکھئے ماشاءاللہ تو یہ مدنی منوں کا انداز تھا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ بہاریں اور برکتیں ہیں کہ آج کئی اسلامی بھائی اپنے بچوں کو مدرسط المدینہ میں داخل کرواتے ہیں تاکہ ان کی بھی ذرا مدنی تربیت ہو اور وہ بھی ان کے بچے بھی قرآن اور سنت کی باتیں سیکھنے والے بن جائیں جب سے مدنی چینل ہمارے درمیان جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مدنی چینل تو آنا شروع ہے تو مدرسوں کی تعداد کی الحمد للہ ہوتا چلا ہے ان مدنی منوں کو دیکھ کر مدنی من قرآد کر رہے ہیں جو ان کی تربیت کرتے ہیں جیسے کہ پچھلے دنوں پتا چلا ایک مدنی منا جس کی عمر تقریباً جو ہے چھ سال کی ہوئی اب قاری صاحب نے جو مدنی منہ کو ذہن دیا کہ آپ جو ہے نماز ادا کر ساتھ ساتھ نماز تحجد کی بھی درک دلائی تو قاری صاحب نے بتایا بھائی نماز تحجد اس طرح ادا ہوگی کہ عیشا کی نماز پڑھیں عشاء کی نماز پڑھ کر جو ہے سو جائیے سو کر اٹھنے کے بعد کوئی بھی نفل نماز پڑھی آئے گی اور نماز تحجد چلائے گی اب اس مدنی منع کے ذہن میں ہی بات بیٹھ گئی کہ میں نے نماز تحجد پڑھنی ہے اب عمر ہے چھ سال اب جب قاری صاحب ہم معلوم کرتے کہ بھائی کون کون نماز تاجر پڑھ رہا ہے تو وہ جو چھوٹا سا معمونہ ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کرتا کہ میں بھی نماز تحجر ادا کر رہا ہوں تو قاضی صاحب نے کہا بھائی آپ کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں یہاں پہ تو ایک اگر کوئی بڑا اسلامی ہو جائے اس کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے اور یہ کہ آپ اتنے سے ہیں آپ نماز تحجد کیسے ادا کر رہے ہیں تو اس نے یہ ترکیب بنا ہی انہیں اب اسی ذہن میں بیٹھ نا مجھے نماز کرنی ہے اب کیا کہتا ہے کہ قاری صاحب ہم جو عشاء کی نماز پڑھی نے ہاں ٹھیک ہے کی نماز تو آپ نے پڑھ لی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ مدنی منہ جو ہے اپنے بستر پہ آگے لے لیا تھا اچھا عشا کی نماز پڑھ کے اپنے بھائی کے بستر پہ آ کے لے لیا تھا اب اس کا بھائی آتا گیارہ بارہ بجے تو اس کو اٹھاتا اٹھو اپنی جگہ پہ آگے سو تو کہتا ہے بھائی تو آگے سو جاتے لیکن میں اٹھ کر جو ہے نماز تاج ماشاء اللہ ماشاء ماشاءاللہ تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے رحمت اللہ مدرسۃ الدینہ کی ایک بہار ہے اچھا حضر ہم نے اسلائی خاکہ تو مدنی من نے عیادت کے لیے جا رہے ہیں نگاہیں نیچی ہیں اور راستے میں چلنے کے گویا کہ ہمیں آداب سکھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور پھر جب اندر داخل ہوئے تو عیادت کر رہے ہیں پھر بخار کے تعلق سے ابھی بھی انہوں نے بات بیان کی کہ وہ جب ان کے پاس کسی بزرگ کے پاس بخار تشریف لایا تو ساری رات اس کے شکریہ میں نوافل ادا کیے کہ میرے پاس وہ بیماری آئی ہے کہ وہ امراض آئے ہیں وہ مرض آیا ہے کہ جو انبیاء علیہم صلاحت والسلام کے پاس حاضر ہوا کرتا تھا تو یہ جی بخار کا تشریف لانا بخار آنا پھر عیادت کے لیے جانا کچھ فضائل مدنی چینل کے ناظرین کو اگر بتا دیے جائے بیماری جب انسان کو لاحق ہوتی ہے تو بسا اوقات وہ کسی انسان کے گناہوں کی تفیح کا ذریعہ بنتی ہے اور کبھی کبھار کسی کو کوئی بیماری یا کوئی تکلیف مصیبت آ جائے تو اللہ عبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے اور بندہ اگر اس آزمائش پہ پور اترے تو اس کے لیے ادر و ثواب کا خزانہ ہوتا ہے اور یوں ہی اگر گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے مصیبت کا آنا بیماری کا آنا تو یہ بھی یقینا ہمارے نفع سے کم نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کا نام عمال سے سلسلہ کم ہوتا چلے آ رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ بخار یا جو بھی تکلیف ہوتی ہے یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے تو جہاں اس کا فائدہ ایک شخص بیمار ہوا بیماری آنے سے اس کو رہا اخروی طور پہ فوائد حاصل ہو جا رہے ہیں ثواب کا خزانہ اسے حاصل ہوتا ہے تو یوں ہی بیمار سے عیادت کرنے والا شخص یہ بھی ادر و ثواب سے محروم نہیں ہوتا میں بھی احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ ترغیبات ملی ہیں کہ جن سے ہم بیمار کے عیادت کرنے کے حوالے سے فضائل معلوم کر سکتے ہیں اور ان فضائل کو اپنانے کے لیے ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ بے شمار ادر و ثواب ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں سنا نے ابن مادہ شریف محض ابو البو رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے خوش ہو جا تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا یعنی بیمار تو اپنی جگہ بیمار ہے ہی عیادت کرنے والا یہ کچھ کوشش کرتا ہے ہمت کرتا ہے وقت نکالتا ہے ایک مسلمان کی عیادت کے لیے چلتا ہے تو اس کے چلنے کو فرمائے کہ تیرا چلنا مبارک ہے اور اس کے لئے جنت کے بارے میں فرمائے کہ تو نے جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تو عیادت کرنے والا شخص کتنا بھلا انسان ہوتا ہے کہ جہاں وہ گویا ایک عیادت کرنے کے لئے مبارک رستے پہ مبارک سفر اس کا چل رہا ہے اور عیادت کرنے کی بدولت اس کو گویا جنت اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا وہ اس کو ملے گا وہیں ایک مسلمان کے دل میں خوشی بھی دخل ہوتی ہے اب مریض بعض و کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اس کو اب یہ بیمار آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں اسلامی بھائی بھی اب عادت کے لیے آئے گا فلاں بھی آئے گا فلاں بھی آئے گا تو جو جتنے زیادہ مراسم جس کے قریب ہوں گے تو اس شخص کے آنے کی مریض کو امید زیادہ ہوتی ہے کہ جس اس کو میری بیماری کی اطلاع ملے گی آئے گا اب اگر وہ اطلاع ملتے ہی فوراً مریض کی عادت کے لیے چلتا ہے اور مریض یقیناً جب اس کو آئے گا تو اس کو خوشی لائق ہوگی خوشی اس کے دل میں داخل ہوگی اور اگر کوئی مریض کی عادت کرنے والا اس نیت سے بھی یہ بھی نیتیں کر لے کہ ایک مسلمان کا دل خوش کرنے کے ارادے سے میں چل رہا ہوں تو اس پر بھی اس کو کیا کیا برکتیں ہوں گی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بھی کہ ایک مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنے پر جو فضائل حاصل ہوتے ہیں اس کا بیان فرماتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے اور ایک اور روایت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے تو مسلمان کا دل خوش ہوگا اور ایک مسلمان خوش ہو کر آپ کی دعا کرے گا تو یقیناً مریض جب ہم مریض کی عادت کرتے ہیں اس کا دل خوش ہوتا ہے اور خوشی کی وجہ سے مریض دعا بھی دیتا ہے کہ یار اس نے ٹائم نکالا اور یہ میرے پاس آیا اس نے تو مریض کے دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں بعض اوقات مریض کی دعا مقبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی اور خاص ہوتا وہ مریض کے جو عمر رسیدہ بوڑا ہو وہ عیادت کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں مقابلہ نہ ہو جوان کے کہا ان کو یہ ذہن ہی نہیں ہوتا کہ مریض بھی دعائیں دیں لیکن بوڑے حضرات ضعیف حضرات کیونکہ اب وہ سمجھتے بھی ہیں کہ اب تو دنیا سے جانے کا ایک وہ ہوتا ہے جب جوان کی عیادت کے لیے بندہ جاتا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ جی بھی ایک ذہن میں آتا ہو کہ جی صحت یاب ہو جائے گا نا اس کے بعد میں فلاں فلاں کام نکلوا سکوں اب بوڑھے کو پتا ہے کہ میں صحت یاب ہونے کے بعد بھی اس کے کس کام آؤں گا بُڑاپا تو وہ بُڑھاپے کی صورت میں جب اس کے عیادت کے لیے چل کر پہنچا تو یوں بوڑھے کا دل زیادہ خوش ہوتا ہے یہ سمجھ میں ہے عام طور پہ جیسے اپنے کوئی بوڑھا شخص بیمار ہو جائے اور وہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ زیادہ اس کی عادت میں اور اس کی دیکھ بھال میں زیادہ کوششیں کریں اور باقاعدہ پھر دعائیں بھی وہ حاصل ہوتی ہیں اور है. مریض کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں وہ دعائیں باقاعدہ رنگ لاتی ہیں है. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا فرمانے علی شان ابن ماجہ شریف کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس آؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو کیونکہ اسی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے تو یعنی بیمار سے دعا کرانے کی بھی ترغیب دلائی گئی جیسے کہ اس اصلاحی خاکے میں جی جب انہوں نے کہا کہ جو مریض مدنی مننے تھے انہوں نے کہا میرے دعا کرنا تو جوابی جو یادت کرنے والے مننے آئے ہوئے تھے مدنی منع انہوں نے کہا دعا آپ کریں جب مریض کی دعا قبول ہوتی ہے تو یہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا مضمون کہ فرشتوں کی دعاؤں جیسی مریض کی دعا ہوتی ہے تو لہذا مریض کو بھی چاہیے جہاں جہاں عادت کرنے والا وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے چلا ہے اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے تو اسی طرح مریض کو بھی چاہیے کہ جب اس کے پاس کوئی عادت کے آئے تو شکریہ ادا کرے تاکہ آنے والے کا بھی اس نے ٹائم نکالا تو مریض شکریہ ادا کرے کہ آپ میری عادت کے لیے تشریف آئے اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں سے بھی نا کہ جب تک وہ بیمار ہے اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی تو اب اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ بعض وقت ہمارے اسلامی بھائی بھی کئی مرتبہ ہاسپٹل جاتے ہیں کبھی کوئی عزیز بیمار ہو گیا جاننے والا بیمار ہو گیا شاید یہ ساری نیتیں یہ سارے فضائل ذہن میں نہ ہوتے ہوں وہ ابو رشتے داری ہے جانا ضروری ہے نہیں جائیں گے تو وہ برا منائیں گے چلو چلے جاتے یہ کہاں پر پہنچ گئے تو یہ ایک ذہن مل رہا ہے کہ عیادت کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو کیا فضیلتیں ہیں وہ مغفرت واجب ہو جاتی یہ ان اعمال میں سے ہے کہ جو مغفرت کو واجب کرنے والے یعنی کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا تو مریض کی عادت کے لیے ہم جائیں گے تو یقیناً اس کا دل خوش ہوگا تو مریض کی عادت کرنا ایک بہت سارے عوامل اس کے اندر ہوتے ہیں اس میں اخلاق بھی ہے اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اشاد فرمایا اس میں ایک حق یہ بھی ہے عیادت المریض کہ بیمار کی عیادت کی جائے ایک مسلمان کا ایک اخلاقی فرض بھی ہے ایک مسلمان ہونے کا ایک رشتہ جو ہے اس کا بھی ایک تعلق اس کا بھی تقاضا ہے کہ ایک مسلمان کے بیماری کی اطلاع ملتے ہی دوسرا مسلمان جائے اور اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کی یادت نہیں کرتا بیماری کی اطلاع پہنچنے کے باوجود بھی یادت نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے بروز قیامت اس طرح اشاد فرمائے گا کہ ابن آدم ایک حدیث کا خلاصہ مختصر الفاظ اس وقت ذکر کروں طویل حدیث ہے تو اللہ قبرک و تعالیٰ قیامت کے نشار فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری یادت نہیں کی تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تیری یاد کیسا کرتا تو تو رب العالمین ہے یعنی بیماری تو انسانوں کا عارضہ ہے تو تو خالق ہے انسانی ہوا ساتھ سے محفوظ ہے تیری یادت کا مطلب کیا ہے؟ تو بیمار ہوگا تو بیماری سے پاک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا پھولا بندہ بیمار ہے پھر بھی تھی اس کی یادت نہیں کی تو فرمائے گا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اس کی عادت کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا تو معلوم ہوا کہ جسے کہ مریض ہے جسے بخاری ہے اب اس کا بھی ذہن بنا ہوگی بخار جو ہے تمام انبیاء علم السلام <سلام> پاس رہا تو پھر وہ بیماری ہے نا بیماری نہیں لگتی <سلام> اس کو یہ نعمت لگتی ہے <سلام> جس طرح کی منی من نے اس مریض کا ذہن بنایا <سلام> اور اس کے بعد جا کر کہنے پہ وہ مجبور ہوا نا <سلام> <سلام> اس کا ذہن بن گیا کہ میرے پاس بخار تشریف لایا اس کی زبان سے یہ الفاظ کھلوایا تو یہ وہی کہ جب ہمارے بیمار بھی بیماری کو ذہمت نہ سمجھے جی بلکہ اس کو باعث رحمت سمجھے تو بیمار بیماری میں خوش رہے گا ایسے یادت کرنے والے آ رہے ہیں تو یادت کرنے والے بھی اچھی اچھی نیتیں حصول صاحب کی نیتیں کرتے ہوئے آئیں تو انشاءاللہ اللہ یہ اجر و ثواب سے خالی نہیں پلٹیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمانے عالیشان ہے اب ترغیب و میں ہے کہ جو مسلمان صبحوں کو کس مسلمان کے یادت کے لیے نکلتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشت اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اسی طرح جو شام کو مریض کی عادت کے نکلتا ہے تو صبح تک ستر ہزار رشتے اس کی لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں باغ لگا دیا جاتا ہے کس کے لیے جو عادت کرنے کے لیے چلا ہے تو یہ عام طور پہ بیمار اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں رشتہ داروں گلی محلوں میں اس طرح اطلاع ملتی رہتی ہیں تو اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کی عادت کے لیے جایا کریں اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کی عیادت کے لیے جایا کریں اور اپنی مہاری میں اسلامی بہنیں اگر کوئی بیمار ہو گئیں تو ان کے گھر پر بھی اسلامی بھائیوں کو جانا چاہیے جو اسلامی بہنوں کو اپنے بھائیوں کی عیادت کے لیے آنا چاہیے تو اس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کی خبر کرتے رہیں گے تو بیمار بھی خوش ہوگا دل سے دعا نکلے گی اور اس کی دعا مقبول ہوتی ہے ایک خوشن سلوک ہوگا بھلائی اور یہ ساری باتیں اور پھر اخلاق ہمارے بہتر ہوتے چلے جائیں گے معاشرے اچھا جو ہے چینج آئے گا اور یہ مثبت چینج جو ہے انشاءاللہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ برکتیں لائے گا میں اس وقت مدنی چینل کے ناظرین کو امیر علیہ سنت کی طرف سے عطا کرتا بہتر مدنی انعامات کی طرف لے جاؤں گا اس میں ایک مدنی انعام امیر علیہ سنت نے یہی عطا فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن کسی مریض کی عادت کرنی ہے تو یہ ساری برکتیں سمیٹنے کے لیے آئیے میں اور آپ ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ ان اللہ ہفتے میں ایک مریض کی کم از کم عیادت اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ضرور کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں باب المدینہ کراچی میں نماز مغرب کا وقت شروع ہونے لڑا ہے انشاءاللہ نماز مغرب کی تیاریاں ہم کر رہے ہیں نماز مغرب جو اس وقت منی چینل کے ناظرین باب المدینہ میں موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ نماز مغرب کی تیاری کریں دیگر علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نمازوں کی ادائیگی کی اور انہیں جماعت با جماعت ادا کرنے کی ترکیبیں بنائیں ان چینل پر ہمارے سلسلوں کا ہمارے سلسلے جاری رہیں گے ریکارڈڈ سلسلے ہیں ان وہ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد پھر ہمارے پاس کچھ سوالات بھی ہیں جیسے ابھی رات کا وقت شروع ہو جائے گا تو رات کے وقت میں بھی عموماً قربانی کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں اسی طرح چند ایک کچھ اور سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ اس کے جوابات بھی اللہ انشاءہ تو ہم حاصل کہیں گے جسی طرح ہمارا نمازِ مغرب پر دوبارہ شروع ہوگا صلوح علی الحبیب صلوح علی محمد اوٹ بن گیا ہوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الي there. I uh -huh. صل ربك وانحضر إن شانك هو الأبتر சொல்لي وَبّ ك ح إنني أَت وَ أَب فص للي وَّ ك وَ ح اپنے آشرت امیرا سن کامت برکات کا مبارک کرام پڑھنے کی شادت حاصل کر ہو سکے تو مل کر صلى الله عليه كيا رسول عليك يا حبيب minna All right. So سو مو بچپو دے, دے, دے, دے, دے, دے, دے السلام عمد علی اللہ علیہ ولی صحابی کا حبیب اللہ فلاۃ السلام علیہ نبی اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم جب تم مسلم پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو کہ بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میرے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آج صبح ہی سے مدنی چینل پر خصوصی نشریات ب عید الاضحیٰ یہ نشر کی جا رہی ہے جس میں گئی سلسلے براہ راست بھی نشر کیے گئے امیر اعلی سنت کے سلسلے خصوصاً براہ راست مدنی چینل پر نشر کیے گئے جس میں قربانی کے آزا کے متعلق بت مفید معلومات سید امیر عہل سنت نے عطا فرمائی صبح ہو آپ کی دعا بھی مدنی چینل پر نشر ہوئی اور اس کے بعد بھی آپ نے مدنی پھول لٹائے اور الحمد یہ سلسلہ آج دن بھر جاری رہا انشاءاللہ اللہ کل سیدی امیر اہل سنت یہ اللہ نے چاہ تو اونٹ نہ فرمائیں گے اور انشاءاللہ یہ بھی مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا انشاءاللہ شاء وجہ مدنی چینل کے ساتھ مربوط رہیں اس کو اپنے گھروں میں نافذ کریں اس کو دیکھنے کا سلسلہ رکھیں اس کی ترغیب دینے کا سلسلہ رکھیں انشاءاللہ شاء کی برکتیں پائیں گے ابھی نماز مغرب سے قبل جو ہمارا سلسلہ تھا اس میں مدنی مننے بھی ہمارے درمیان موجود ہے اور انہوں نے بھی نیکی کی دعوت دی اور ایک پیغام بھی دے کر گئے وہ کہ فون پر بات ہو یا ملاقات ہو سب سے یہی کہنا ہے کہ اپنے یہاں کی قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دیں تو نیت کریں انشاءاللہ اپنے یہاں ہونے والی قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو پیش کریں گے ان شاء اللہ اچھا حضر یہ جب ہم نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو کچھ سوالات کے تعلق سے بھی بات ہوئی تھی تو اب چونکہ پاکستان میں اور دیگر کئی ممالک میں آج عید بکر عید کا عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے دن گزر گیا دن کے وقت میں قربانی کرنے والوں نے قربانی کر لی اور اس کے گوشت کی تقسیم کا سلسلہ بھی ہو گیا بعض چونکہ اب قربانی کے یہ دن تین دن تک ہوتے ہیں دسویں گیارہویں اور بارہویں اب دسویں کا دن جیسے گزر گیا غروب آفتاب ہو گیا نماز مغرب ادا ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد نماز عشاء ہو جائے گی اب بعض ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو رات کے وقت میں قربانی کرنا چاہیں گے کہ ہم رات کے وقت میں قربانی کر لیں تاکہ اندھیرے میں یہ سارا کام ہو جائے قرآنی ہو جائے ہمارے یہاں اور پھر ہم صبح جب فجر کی نماز کے بعد گوشت کی تقسیم ہو جائے اور ہمارا دن بچ جائے تو رات میں قربانی کرنا کیسے ہے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے اس حدیث مبارکہ کے تحت فوقع اکرام نے بھی یہی اشارت فرمایا کہ رات کے وقت قربانی نہ کی جائے لیکن یہ حدیث مبارکہ جس میں رات کے وقت قربانی کرنے سے منع فرمایا اس کی ممانعہ کی وجہ وہ یہ کہ عام طور پہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مبارک دور تھا تو اس دور میں چراغ جلا کرتے تھے تو روشنی کا وہ وفر انتظام نہیں ہوا کرتا تھا تو جس کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب جانور کو زبہ دیا جائے گا تو جانور کے ربہ کرتے وقت چار رگوں کا کٹنا یہ ضروری ہوتا ہے دو خون کی رگیں ہیں اور ایک کھانے کی ایک سانس کی یہ چاروں رگیں کٹ جائیں یا ان چاروں میں سے کوئی سی تین رگیں کٹ جائیں تب بھی قربانی ہو جائے گی یا یہ کہ ہر ایک رگ کا اکثر حصہ کٹ جائے اور جانور اسی حالت میں ٹھنڈا ہوا تو حلال ہو جائے گا اب روشنی ہوگی تو رگیں کٹنے میں یعنی ربہ کرنے والے کو نظر بھی آئے گا کہ یہ دو رگ کٹ گئیں تیسری کٹ گئی چوتھی کٹ گئی تو روشنی وافر مقدار میں انتظام ہو یا جسے دن کا اجالا ہے تو ذبح کرنے والے کو رگیں کٹنا معلوم ہو جائے گا اگر ہو روشنی وافر مقدار میں نہیں ہے تو یہ خدشہ رہ جاتا ہے کہ جانور کی رگیں چاروں کٹ گئیں یا نہیں کٹیں یا وہ چاروں رگیں کاٹ چکا ہے لیکن اپنے گاؤں میں یہ سمجھ رہا ابھی تک نہیں کٹیں اور وہ چار رگوں سے کاٹ کاٹتے وہ گردن کی ہڑی تک پہنچ گیا تو ہمیں حکم یہ کہ چار رگیں کاٹنے کے بعد جانور کو چھوڑ دیں اب وہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا اب اس کے جسم سے روح نکل جائے اب بکیا جو طریقہ کار ہے کھال اتارنے کا وہ میں شروع کیا جائے گا تو اگر اندھیرا ہے روشنی کا وافر مقدار میں انتظام نہیں ہے تو پھر جانور کو ذبح نہ کیا جائے کہ اچھا ہے کہ رگیں چاروں کٹی یا نہیں کٹی یا کٹ چکی ہیں اور ہم زیادہ اب چھری چلا رہے ہیں جس کی اجازت فی الحال نہیں ہے اگر وافر مقدار میں انتظام ہے چاروں رگیں کٹنا نظر آ رہا ہے اور رات کے اندھیرے میں ایسا اجالا ہو چکا ہے اتنا روشنی کا انتظام کیا گیا ہے کہ جیسے دن میں روشنی ہوتی ہے اس طرح جانور کے رگیں نظر آ رہی ہیں کٹتی ہوئی تو پھر رات کے وقت بھی قربانی کرنا جائز ہوگا اس میں بھی کراہت بھی نہیں رہے گی لیکن اس میں ایک روشنی اگر اچھی مقدار میں ہم جانور کے کے موقع پر, موقع پر جگہ پر ہم نے اہتمام کیا ہے تو پھر اس میں کراہت نہیں ہوگی ورنہ رات کے وقت اگر روشنی کم ہے تو پھر رات کے وقت قربانی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے جو آپ نے کے ساتھ بتا دیا اب چونکہ یہ ایک سوال ہو گیا تو ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں کہ یہ تو رات کی قربانی کے تعلق سے آپ نے جواب دے دیا بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو دوسرے ملک میں جو پر چلے گئے اب وہ اپنے ملک میں قربانی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ملک میں رہتے ہوئے دوسرے ملک میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آیا یہ قربانی اس طرح ہو جائے گی اور اگر ہو جائے گی تو کیا کچھ احتیاطیں ہیں اس کے ساتھ یہ کیا ہے اس کی بھی وضاحت فرما دی سب سے پہلے تو قربانی کے حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ قربانی اس کا واجب ہونے کا سبب قربانی کا وقت ہے جب قربانی کا وقت شروع ہو چکا جس شخص جو جس عاقع میں رہتا ہے وہاں قربانی کا آ گیا قربانی کا وقت دس ذیل حجا کی صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے یعنی اگر کوئی دس دلحجہ صبح صاحب کے وقت جو بھی صاحب نصاب ہے اور اس کا نصاب حاجرت اسلیہ سے زائد ہے اور مالک ہے تو اس سے قربانی واجب ہو جائے گی ہر آکل بالک شخص پر اب اس سے قربانی واجب ہو چکی ہے اب اس نے ایک ٹائم شروع ہو چکا ہے تو دس دلحجہ کا پورا دن ہے پھر اس کو گیارہویں کی رات مل گئی گیارہ کا پورا دن ہے بارہویں کی رات مل گئی اور بارہ کا پورا دن غروب آکب تک یہ قربانی کا وقت ہے اگر کسی نے صبح صادق سے پہلے جانور قربان کر دیا تو اس کا قربانی نہیں ہوئی اسی طرح اگر کسی نے بارہ کا سورج غروب ہو چکا ہے اب اس کی قربانی ہو گئی قضا اب اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ اگر اس نے جانور خرید لیا تھا تو اب یہ حکم ہے کہ وہ زندہ جانور ہی صدقہ کرے اب اسے اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں تھی اگر کر دیا تو اب اس کو حکم یہ کہ جانور کا گوشت صدقہ کر اور زندہ اور زبہ شدہ جانور کی قیمت میں جو فرق آ گیا مثلا زندہ بکرے کی قیمت تھی پندرہ ہزار اور جب اس نے اس کو تبہا کر دیا بارہ کے غروب آفب کے بعد اب اس کی قیمت اب گوشت اعتبار سے لی جائے گی اب جو اس کی گوشت کھال وغیرہ کے اعتبار سے جو قیمت اس وقت بنتی ہے زبح ہونے کی حالت میں وہ بالفرش بنتی ہے بارہ ہزار وہ تین ہزار کا ڈفرینس آ گیا تو گوش بھی صدقہ کر دیں کھال بھی صدقہ کرے اور ساتھ ہی ساتھ تین ہزار کا جو فرق آیا ہے وہ تین ہزار کا فرق یہ صدقہ کرے گا جب جانور کھجا تھا تو پندرہ کا تھا اور کٹنے کے بعد اب اگر مثال بارہ کا رہ دیا تو اور بارہویں کے بعد اگر کسی نے ذبح کیا ہے تو اب اس کا حکم یہ کہ گوش بھی صدقہ کریں کرے کال وغیرہ سب صدقہ کا ہوگی اور یہ تین ہزار کا فرق آ رہا ہے پندرہ ہزار اور بارہ ہزار کے درمیان تو یہ تین روپے بھی اس کو صدقہ کرنے ہوں گے تو یہ نارمل حکم تھا اب جب یہ سوال کیا گیا کہ ایک ملک میں ایک اسلام بھی رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں میں دوسرے ملک میں قربانی کر دوں وہاں کسی کو کہہ دوں میری طرف سے وہ قربانی کر دیں تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ چونکہ بعض اوقات چاند اثر و بیشتر یہی اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ چاند کے رویت کے حوالے سے کچھ ممالک آگے پیچھے چلتے ہیں جیسے عرب شریف میں اس وقت بارہویں کی رات شروع ہونے والی ہے اس وقت گیارہواں دن ختم ہونے کے قریب ہے اور پاکستان میں دسویں ختم ہو چکا ہے گیارہویں کی شروع ہو چکی ہے تو ایک دن کا ڈفرینس چل رہا ہے تو اب عرب شریف میں اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا کس حکم دیتا ہے اس کو اجازت دیتا ہے کہ آپ میری قربانی سرزمین عرب میں آپ کریں گے اب چونکہ وہاں پر دس دل حجا شروع ہو چکی ہے اور ہمارے یہاں پر یعنی وہاں اگر پہلا دن ہے تو ہمارے یہاں پر ابھی نو ذی الحجا ہے اور نو ذل کے وقت یہاں جو پاکستان میں جو بھی افراد ہیں جو بھی مسلمان ہیں ان کے لیے قربانی کا وقت شروع نہیں ہوا جب قربانی کا وقت شروع نہیں ہوا تو سبب قربانی یعنی وقت وہ نہیں پایا گیا تو ان پر قربانی فی الحال واجب نہیں ہوئی جب دس ذلح کا صبح صادق کا وقت آئے گا اور جو شخص صاحب نصاب آخر بالغ ہوگا تو قربانی واجب ہوگی ابھی ایک دن باقی ہے اور یہاں کا کوئی شخص وہ چاہتا ہے کہ میری قربانی عرب شریف میں ہو جائے تو اس یہ قربانی نہیں ہوگی اس لیے کہ ابھی نو تاریخ چل رہی ہے اور جب دسویں کی صبح شادی ہوگی پھر پاکستان میں رہنے والے شخص پر قربانی کے شرائط کے مطابق قربانی واجب ہوگی اور وہاں عرب شریف میں گیارہواں دن ہوگا قربانی کا تو اس نے گویا ایک دن پہلے ہی قربانی اپنی طرف سے کروا دی اس کے شریعت نے اس کے اوپر ابھی واجب نہیں کی تو ایک فکی قاعدہ بھی ہے کہ کوئی بھی حکم سبب سے پہلے نہیں آ سکتا کوئی حکم سبب سے پہلے نہیں آ سکتا اس کی ایک مثال یوں سمجھیں کہ کوئی شخص شابان کے مہینے میں ہی رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیں تو اس کے رمضان کے روزے نہیں ہوں گے جب رمضان کے مہینہ شروع ہوگا تب اس کو رمضان کے روزے رکھنے ہوں گے کیوں قرآن میں فرمایا گیا فم ان شہید ام کو مشاہ فل یسوم ہو جو مائع رمضان کو پائے اب روزے رکھے تو شابان کے مہینے میں رمضان نہیں پایا تو رمضان کی نیت سے اگر کوئی روزے رکھے گا بھی تو اس کے وہ روزے نہیں ہوئے ماہ رمضان آنے پر اس کو روزے رکھنے ہوں گے یوں ہی ابھی عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا پاکستان میں باب المدینہ کراچی میں اب اگر کوئی یہاں کا باشندہ یہاں کا رہنے والا چاہتا ہے میں جلدی سے عشاء پڑھ کے پھر سو جاؤں تو ابھی چونکہ عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا تو اس کا یہ عشاء پڑھنا یہ عشاء نہیں مانی جائے گی جب وقت عشاء شروع ہوگا تب عشا کی نماز پہ فرض ہوگی پھر نے ادائیگی کی تو اب عشا مانی جائے گی تو پاکستان رہنے والا چونکہ یہاں ابھی نو ذیل حجا ہوگی اب ایک دن پہلے ہی وہاں عرب شریف قربانی کرانا چاہتا ہے وہاں دس ذیل حجا ہے تو یہاں پہ چونکہ یوم نہار نہیں آیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوئی ابھی اگر یوم نہار عرب شریف میں ہے وہاں کسی کو حکم دے گا تو یہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے شابان میں رمضان کے روزے رکھنے والا مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھنے والا کہ نہ روزے ہوئے نہ اس کی نماز ہوئی تو اسی طرح پاکستان میں رہنے والے شخص کی قربانی جبکہ یہاں نو تاریخ ہے اور عرب شریف میں دس دل ہجائے تو اسی طرح سے اگر قربانی کی بھی کسی نے تو اس کا واجب ادا نہیں ہوا کیونکہ ابھی اس پہ قربانی واجب ہی نہیں ہوئی جب واجب ہوگی تب اگر یہ حکم دے گا تب قربانی ادا ہوگی تو یہ تو تھا پاکستان میں رہنے والا اگر عرب شریف میں کسی کو قربانی کا کہتا ہے تو وہاں پہ ایک دن کا ڈفرینس آنے کی بنا پہ اس کا قربانی نہیں ہوگی البتہ اگر یہ اب جیسے اب یہاں پہ دس ذی الحجہ کا صبح صادق کا وقت ہو گیا تو وہاں پہ چونکہ گیارہواں دن ہوگا تو قربانی کا ایام چل رہے ہیں تو اب پاکستان میں جب قربانی کا ایام شروع ہو گئے اب ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میں طرف سے وہاں قربانی کر دینا اسی طرح یہاں جب گیارہ ذی الحجہ ہوگی تو وہاں بارہ ہوگی تو قربانی کا ایام ابھی چل رہے ہیں تو یہاں پہ موجود شخص وہاں کسی کو قربانی کا حکم دے کر وکیل بنا کر قربانی کروا سکتا ہے اب جائیں اس بارے میں یہ ابھی میں رہتا ہوں آپ سے جسے ایک موٹا آپ نے بیان کیا کہ قربانی جو ہے واجب آپ کی بالغ مسلمان صاحب صاحب پر اس وقت ہوگی جب اس کا سبب آیا جائے گا تو اب وہ سبب چونکہ بعض صورتوں میں نہیں بنتا اس لیے دوسرے ملک میں قربانی نہیں ہو سکتی اس کی طرف سے دوسرے ملک میں اگر کس نے قربانی کی ہے تو وہ چونکہ وقت قربانی کے واجب ہونے کا سبب ہے وہ وقت ابھی اس کا نہیں پایا گیا تو سبب سے پہلے اس نے حکم جاری نہیں ہوتا اگر کوئی کر دے تو وہ مانا نہیں جائے گا ٹھیک ہے اب دوسری صورت یہ لے لیں کہ عرب شریف چونکہ ہم سے ایک دن اسلامی مہینے کے تاریخ کے اعتبار سے آگے ہے اگر وہاں جو کل بارہواں دن ہوگا ہمارے ہاں کل گیارہواں دن ہوگا ٹھیک ہے اگر عرب شریف میں کوئی شخص رہتا ہے اور وہاں غوبہ آفتاب ہو گیا تو وہاں کے رہنے والے وہاں کے مقیم حضرات کے لیے قربانی کے تین دن گزر چکے غروب آفتاب ہو گیا قربانی کے تین دن پورے ہو گئے اور جیسے کہ اس مسئلے کے آغاز میں ایک کلیات ایک بات عرض کی گئی تھی قربانی کا وقت گزر جاتا ہے تو قربانی قرضہ ہو جاتی ہے اب اس کو زبا کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر جانور خریدا تھا تو اسی زندہ جانور کو صدقہ کر دیں اور اگر ذبح کر دیا تھا تو پھر اس جانور کی قیمت میں جو فرق آیا زندہ ذبح شدہ کے درمیان تو وہ قیمت صدقہ کرنے کا حکم دیا جائے گا اب عرب شریف میں جو شخص موجود ہے اور وہاں پر بارہویں کا سورج غروب ہو چکا ہے اس نے قربانی نہیں کی تو اس کی قربانی ہو گئی قضا اب اگر وہ پاکستان فون کرتا ہے اور اپنے اہل و حال کو میں سے کسی کو وکیل بناتا ہے بھائی والد صاحب کہ آپ کی طرف سے پاکستان میں چونکہ قربانی کا وقت چل رہا ہے آپ قربانی کر دیں تو اب وہ جو شخص جس جگہ رہتا تھا وہاں پر اس پہ قربانی ہو گئی قضا جب قرضہ ہوگا گئی تو اب یہاں پہ اگر کوئی شخص اس کی طرف سے قربانی کرے گا تو یہ جو اس کے لیے شرا تھا کہ ایک جانور اب زندہ اگر خریدا ہے تو وہی وہ صدقہ کر دے نہیں خریدا تو زندہ بکری صدقہ کرے یا اس قیمت صدقہ کرے تو اب یہاں پر جو پاکستان میں رہنے والے عزیز نے وکیل ہونے کی حیثیت جو قربانی کی وہ عرب شریف میں رہنے والے شخص کے لیے تیرہ تاریخ میں قربانی ہوئی اور قربانی کے بارے میں حضرت سعد العبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مبارکہ الاضحیٰ یومانی الاد... اس طرح کی خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کے یوم اضحیٰ کے بعد دو دن اور قربانی ہوتی ہے تو اس کے بعد مزید تیسرا دن وہ احناب کے نزدیک قربانی کا نہیں ہے تو عرب شریف میں کوئی شخص عرب بارہویں کا غروب آفتاب ہو گیا ہو اس نے قربانی نہیں کی تو اس کی قربانی کرا ہو گئی اب اس کی طرف اس کے لیے حکم شرح یہ ہے کہ کوئی جانور خریدا وہ صدقہ کرے یا پھر اس کی قیمت بکری کی قیمت وہ صدقہ کرے اس کی طرف سے اگر کوئی پاکستان میں رہنے والا شخص جانور ذبح کر دیتا ہے تو ذبح کر دینے سے اس کا واجب ادا نہیں ہوا یعنی قربانی کا فریضہ جو واجب ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوا وہ اس کی طرف سے قزہ ہو گئی اور جو کم وہی ہے کہ زندہ جانور اور مردہ جانور کی قیمت میں جو فرق آئے گا تو وہ فرق یہاں پر اس کو صدقہ کرنا ہوگا اچھا یہ مکمل وضاحت کے بعد میں یہ سمجھنا چاہوں گا اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں ان اس کو مداضع کریں ایک شخص ہے ہے جو موجودہ صورتحال ہے جو اس وقت کل عرب شریف میں یوم عید گزر چکی اج وہاں دن ہے کل وہاں تیسرا دن ہے اور آج ہمارے یہاں پہلا دن تھا کل ہمارے یہاں دوسرا دن ہے اگر یہاں رہنے والا یا وہاں کا مقیم کوئی اسلامی بھائی یا وہاں رہنے والا اسلامی بھائی ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر یہاں رہنے والا یہ کہتا ہے کل کے دن کے لیے کہ کل غروب آفب سے پہلے پہلے میری طرف سے قربانی کر دی جائے تو کیا اس کی طرف سے قربانی وہاں کر دی جائے گی تو قربانی ہو جائے گی جی. اس کی چونکہ یہاں پہ بھی قربانی کا وقت چل رہا ہے اور وہاں پر بھی قربانی کا وقت چل رہا ہے اس کی وہاں پہ قربانی ہو جائے ٹھیک ہے اور وہاں والا شخص اگر کل غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک یہاں والے کسی شخص وکیل کرتا ہے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں تو آیا ان کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی اس کی, کی طرف سے بھی قربانی اگر کوئی یہاں کرے گا تو ادا ہو جائے کیونکہ غروب آفتاب سے پہلے, پہلے پہلے قربانی کردہ نہیں ہو تو وہ اگر یہاں پاکستان میں رہنے والا کوئی کر دے گا تو اس کی طرف سے قربانی کا باجی ادا ہو جائے گا تو یہ سی بی بھائیو بھائی چینل کے ناظرین ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو سنا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں اگر قربانی کرنا چاہے کوئی شخص تو اس کے لیے کیا احتیاطیں کرنی ہیں کن صورتوں میں وہ اس کی طرف سے واجب ادا ہو جاتا ہے اور کن صورتوں میں وہ اس کا واجب ارا نہیں ہوتا اللہ تعالی ہم سب کو دین کا شعور عطا فرمائے دینی مسائل سیکھنے جذبہ نصیب کرے دعوت اسلامی کے مدنی چینل سے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری معلومات ہمارے حصے آتی رہیں گی نیت کر دیجیے انشاءاللہ دعوت اسلام کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں گے انشاءاللہ شاء جی ہمارے درمیان موجود ہیں خوش نصیب لاکھوں لاکھ لاک جاج اپنے مناسب میں مصروف ہیں الحمد بڑا پور بہار ہے اللہ تبارک و بطالب وہ دل لائے کہ ہم سب مدین چینل کے ناظرین بھی اور ہم سب مدین طیبہ بھی حاضر ہوں آمین اور حج کا شرف بھی حاصل کرے جھوم جھم کر خان کعبہ کا کریں تواف اللہ دیکھ دیکھ کر زمزم پینا ہمیں نصیب ہو آمین عرفات کے میدان کو کیا بات ہے جبل رحمت بھی برکھا رہا ہے یہ پرسوں یعنی نو ذلحج الحرام کو حاجی عرفات کے باندان میں جمع ہوئے سوال آنا اچھا یہاں پر ایک بات ہے کہ اور یہ ایسا مشاہدہ بھی ہوا وہ حجاج کہ جو گزشتہ سالوں میں حج پر گئے تو جب ان کا اگلا سال آتا ہے نا ون کے اندر تو ان پر ایک جو نمایاں کیفیت ہوتی ہے کیونکہ پچھلے سال وہ حج پر تھے اور مناظر ان کی نگاہوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں تصور تصور میں وہ حجاج بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بس وہیں موجود ہیں تو یہ کیفیت جو ہے بالخصوص وہ حجاج ضرور اپنے میں پاتے ہیں کہ پچھلے سال تو ہم تھے اور اس سال نہیں اور ویسے تو جتنے بھی مسلمان ہیں کون سی ایسی آنکھیں کہ جو وہاں کے عشق میں نہ رتی ہو وہاں کی دیدار کے لیے نہ پستی ہو تو میدان عرفات کی بات ہے اور جبل رحمت اپنی بہاریں برکتیں لٹا رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ دلائے کہ ہمیں بار بار جبل رحمت کا دیدار ہو مسجد نمرا سبحان اللہ وادی عرفات میدان جو ہے دور تک وہاں پر نگاہیں جان دوڑائیں میدان میدان نظر آتا ہے کرام علیہ رضوان نے ایک موقع پر اور یہ حدیث پاک مفسر شہیر حکیم العمت مفتی احمد خان نعیمی رحمت اللہ ہی تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر تفسیر نعیمی سور بکارہ کہ وہ آیات دوسرے بارے میں جو کہ حج کے متعلق ہیں اس کی تفسیر میں روائڈ کرتے نقل کرتے ہیں حدیث پاک صحابہ کرام علیمان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وباکہ وسلم یہ عرفات کا میدان ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ چھوٹا معلوم ہوتا ہے اور آنے والے حجاج لگتا ہے کہ وہ زیادہ ہیں لیکن جتنی بھی تعداد یہاں پر آ جائے جتنے بھی زیادہ یہاں پہ مسلمان آتے ہیں جمع ہوتے ہیں وہ سارے کے سر اس میں سما جاتے ہیں سبحان لگتا ہے ایسا کہ چھوٹا پڑ جائے گا لیکن لاکھوں لاکھ آئیں وہ سب اس میں سما جاتے ہیں ہم ذرا یہاں غور کریں کہ ہمیں بھی بتایا جاتا ہے کہ پچیس لاکھ جاج تھے بیس لاکھ تھے بائیس لاکھ تھے تو لاکھوں لاکھ جاج اس میں سما جاتے ہیں اور بات کیا ہے پیارے محبود دان غیوب منجا ہن انی الوب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے اعداد فرمایا کہ عرفات کے میدان کی مثال یہ ماں کے میں جو رحم ہوتا ہے رحم مادر یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں جہاں پرورش پاتا ہے یہ عرفات کا میدان مثل مادر رحم کے ہے کہ جیسے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر بڑا ہوتا ہے وہ جگہ بھی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے یعنی قیامت تک جتنے بھی آئیں گے جتنا بھی اضافہ ہو جائے تو اس عرفات کے میدان میں سارے ہی سما جائیں گے سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دل لائے ہم سب بار بار مکہ مکرمہ حاضر ہوں آمین کہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف کی حاضری کے لیے کعبۃ اللہ کا طواف کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے کعبے کے دیدار کے لیے مختلف اوقات میں ملکوں سے آئے ہوئے مسلمان جب اپنی اپنی قیام گاہ سے آتے ہیں اس گلی سے بھی لاکھوں لاکھ آ رہے ہیں ہزاروں آ رہے ہیں اس گلی سے آ رہے ہیں اس رو سے آ رہے ہیں مسلا جو قدیم محلہ ہے وہاں سے چلے آ رہے ہیں تو دیکھنے کے بعد سوچ پر مجبور, سوچ مجبور ہو جاتی ہے کہ اتنے یہاں سے آ رہے ہیں اتنے وہاں سے آ رہے ہیں یہ سمائیں گے کام لیکن اللہ کی شان کہ مطاف سہنے حرمِ سہن مسجد میں حرام اس میں مسجد میں وہ لاکھوں لاکھ ہوجاٹ سما جاتے ہیں اللہ تبارک کا کرم ہے اللہ کا کرم ہے اور جب آپ نے کے میدان کی بات کی تو وہاں ایک ہی وقت میں سب نے جمع ہونا ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک گروہ آ اور لاکھوں کی تعداد میں اگر لاکھوں کی تعداد میں ہوں وہ ایک میدان میں سما سکتے ہیں اس صورت میں کہ وہ ایک لاکھ آ گئے وہ ایک لاکھ چلے گئے تو دوسرے ایک لاکھ آ گئے پھر دوسرے ایک لاکھ چلے تو تیسرے ایک لاکھ آ گئے وہاں ایسا نہیں وہاں ایک ہی وقت میں سب نے حاضر ہونا ہے مقرر جدید آفتا آب تک سب نے وہاں نوزا کو رہنا ہے جی اور وہ ان کے وہ دن جو ہے وہ بڑی پیاری بات آپ نے فرمایا اور حدیث کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج ہم خصوصی نشریات بسلہ بس عی الاضحی یہ موجود ہیں اور انشاء اللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا نماز عشا چونکہ باب مدینہ کراچی میں اس کا وقت اب ہونے والا ہے ریکارڈ ازان انشاء اللہ الرحمٰن ہم سنیں گے اس کے بعد نماز عشا کی تیاری کریں گے اور انشاءاللہ اللہ اس دوران مدنی چینل پر کچھ سلسلہ نشر ہو رہا ہوگا اور نماز عشاء کے بعد آج انشاءاللہ شاء اللہ ایک قربانی اس مولو پر ایک بڑا معلوماتی مدنی مکالمہ یہ بھی براہ راست انشاءاللہ شاء اللہ آج کے سلسلوں میں شامل ہے اسے بھی ضرور دیکھیے گا کل کا بھی مدنی چینل کے ساتھ ہی رہیے گا آخر میں جاتے جاتے انشاءاللہ ہم اپنے عزم کا اظہار بھی کریں گے اپنے مدع مقصد کو بھی دوہرائیں گے لیکن ایک بات کہ دعوت اسلامی کو اپنے یہاں ہونے والی قربانی کے جانور کی کھاد یہ ضرور دیں دعوت اسلامی بہت سارے شعبہ جات میں خدمت سر انجام دے رہی ہے آپ جس مدنی چینل پر یہ سارے سلسلے دیکھ رہے ہیں یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے کثیر اخراجات اس میں ہو رہے ہیں مدرسۃ المدینہ جامعات المدینہ اور دیگر شعبہ جات جو مدنی چینل پر وقتن فوقتن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے لیے کثیر اخراجات کی حاجت ہے اور حاجت رہتی ہے یوں ہم اپنے قربانی کی جانور کی کھال دے دیں گے تو ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کی براک ہم پائیں گے اللہ تبارہ کا تعالی ہم سب کو عمل کی سعادتیں نصیب فرمائیں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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بن گیا ہو الحمد Thank you. Thank you. Thank Vielen Dank. Thank you.